السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد احذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفه ونفه بزرگوں نوجوان ساتھی ہو آج پندرہ شابان چودہ سو اٹھائیس ہجری بتاری اٹھائیس اگست دو ہزار سات کا داوا سینٹر میں ہم آپ کا خیر مقدم استقبال کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فضیرت الشیخ جلال الدین قاسمی حفیظ اللہ مکمل ایک ماہ سے سنت کی روشنی میں ہمارے کانوں میں رس گھول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہم ہر جگہ پہنچتے رہے اور ان تمام دروس سے فائدہ حاصل کرتے رہے جیسا کہ کل اعلان کیا گیا تھا کہ آج کا درد دور حاضر کے فتنوں سے کیسے بچیں یہ عنوان تھا لیکن اس کو بدل دیا گیا ساتھ پریشان ہیں کہ عنوان ایک دیا جاتا ہے پھر بدلا جاتا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ مجبوریاں اور کچھ ایسے وجوہات آ جاتے ہیں جس کی بنا پر موضوع کو ٹاپک کو بدلا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ٹاپک کے بدلنے سے ماشاءاللہ شیخ کے درس میں کوئی فرق نہیں پڑتا یا آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں علم کی اہمیت اس کی فضیلت اس کے فائدے اس کے تقاضے خیر و برکات اور اس کی ترغیب کے تعلق سے انشاءاللہ اللہ تعالی آج کا درس ہوگا اس کی ایک وجہ ہے کہ کیوں بدلا گیا وجہ یہ ہے کہ شیخ ابو سعید نے شیخ جلال الدین قاسمی صاحب کو فون کیا اور بتایا کہ علم کی اہمیت پر یہ درس ہوگا آپ بیٹھک جی بیٹھک ہوئی وجہ یہ تھی کہ اس کے دو وجوہات ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جیسے آپ جدا داوا سینٹر کا جو پروگرام چارٹ دیکھیں گے جس میں سولہ پروگرام ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں اس میں علم کی اہمیت پر ہے لیکن کہاں نہیں گیا اور سب سے اہم جو دوسری وجہ بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر پیر کو عشا کی نماز کے بعد یہیں جدہ داوا سینٹر میں بخاری شریف کا دست چلتا ہے اور الحمد کتاب الامان ختم ہو چکا ہے اگلا جو پیر ہے وہاں کتاب العلم کی شروعات کرنی ہے تو اس مناسبت سے اس عنوان کو بدل کر کتاب علم کی فضیلت اور اہمیت پر شیخ کو مدعو کیا گیا آپ نے دعوت قبول بھی کر لی ہے اور ان اللہ تعالیٰ شیخ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے اس سے پہلے کہ شیخ آپ کے سامنے قرآن سنت کی روشنی میں باتیں پہنچائیں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جدہ میں جتنے پروگرام ہوئے ہیں چاہے وہ عزیزیہ میں ہوں چاہے وہ کندرہ میں ہوں چاہے وہ بنی مالک میں ہوں چاہے وہ سوئین جالیات میں ہوں الحمد ایک تو یہ ہے اس سب سے پہلے نمبر پر جدا دعوی سینٹر والوں نے ہماری مدد کی ہے ہیلپ کی ہے تعاون کیا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے یا ہمارے تعلق سے ایک صحیح فکر اور سوچ رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم اور علم عمل میں ترقی نصیب فرمایا پہلے نمبر پر جدا دعوی سینٹر اس چیز کے مستحق ہیں اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ اللہ جالیہ جو کہ سارے جدا میں پھیلے ہوئے چاہے وہ طبعین ہوں یا پھر دوسرے جالیات والے ہوں انہوں نے بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ہے تعاون کیا ہے دوسرے نمبر پر سب سے اہم بات اور بڑی خوشی ہوگی آپ لوگوں کو اور ہمیں فخر ہے ان دو نوجوانوں پر ان دو نوجوانوں پر میں نام بتانا مناسب نہیں سمجھوں گا اس لیے کہ یہ کام ریاکاری میں آ جائے گا ان تمام کاموں کے پیچھے جو شیخ کو یہاں آئے اور بلائے اور سارے جو ہے شیخ کے ساتھ انہوں نے جو تعاون کیا ہے وہ دو ہی نوجوان ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے اور آپ دیکھیں کہ اگر ان کے ان اخراجات اور شیخ کے یہاں آنے اور پروگرام ہونے سے ایک آدمی بھی اگر سدھر جاتا ہے تو یہ سمجھیے کہ ان کی دنیا اور آخرت بن گئی اللہ تعالی ہم کو بھی ایسے ہی دین کے کاموں میں تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تیسرے نمبر پر ہم ان لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ جن لوگوں نے شیخ کی خدمت کی ہے شیخ کی خدمت کی مطلب لاتے رہے لے جاتے رہے شیخ کے کھانے پینے کا خیال رکھا ہر چیز سے جو ہے شیخ کے جو ہے خدمت کرتے رہے ہم ان لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں اور ساتھ میں ہم ان لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ان پروگراموں کو کامیاب بنانے میں تعاون کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تعاون لفظ میں نے استعمال اس لیے کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے مخالفتیں بھی کی ہیں شیخ کے پروگرام کو نہ سونے دینے میں اور چاہے کچھ لوگوں نے مخالفتیں بھی کی ہیں اور الحمدللہ کسی کے مخالفت کرنے سے شیخ کے دروس پر کوئی اثر نہیں ہوا الحمدللہ یہ جو پروگرام ہم لوگوں نے بنایا تھا دعویٰ سینٹر کے ذریعے سے وہ پروگرام الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس کے فضل و کرم سے یہ اپنے اختتام پر پہنچنے کے لیے جا رہے ہیں یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے لیکن جن لوگوں نے مخالفت کی ہے ان لوگوں نے کافی اعتراض اٹھائے شیخ صاحب کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے کافی انگلی اٹھانے کی کوشش کی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو اعلان کیا جا رہا ہے کہ شیخ صاحب نے کتابیں لکھی ہیں وہ لکھی ہیں لکھے شیخ صاحب نے کوئی کتابیں نہیں لکھی ہیں بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ دیکھیں رت و شکوق یہ کتاب جو ہے یہ اس کا زیریکٹ ہے حالانکہ شیخ جو ہے اپنے پیر میں تکلیف ہونے کی وجہ سے کتابیں نہیں لا سکے اس بھی جو احسن الجال وغیرہ ہے دوسری تیسری کتابیں شیخ صاحب نے لکھی ہیں یہ اور بات ہے کہ جو لوگوں کو جو ہے اس میں شوق ہے جب وہ ہندوستان چلے جائیں وہاں آپ کو کتابیں ملیں گی یا انشاءاللہ شاء ہم کوشش کریں گے کہ یہاں وہ کتابیں منوائیں اور پھر آپ کے ہاتھ میں دے دیں تو فرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بہانے بنائے شیخ کو کیچڑ نچانہ بنایا شیخ کی ذات پر جو ہے کیچڑ اچالنے کی کوشش کی ہم اتنا کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ہم کو سب کو ہدایت نصیب فرمائے سب کو ہدایت نصیب فرمائے اس لیے کہ کسی کی مخالفت کرنے سے ہمیں کیا مل رہا ہے دیکھیں شیخ یہاں آ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ دروز دے رہے ہیں یہ بتائیں کہ آپ یہاں سے علم لے کر گئے کہ نہیں لے گئے کہ نہیں اور یہ اللہ کا کرم ہے اور الحمدللہ ایسے ایسے نکات جو ہے شیخ پاگ نے پیش کیے ہیں ہم جو ہے بڑے بڑے علماء سے اس چیز کو نہیں سن سکے وجہ یہ ہے کہ یہ علم اللہ ذالک فضل اللہ اچھی ہی میشا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جس کو کیاتا ہے عطا کر دیتا ہے کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میں فلاں مدرسے سے یا فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوں تو میرا ترا بڑا ہے اور میرا جو ہے میرا نام ہونا چاہیے میرا لقب ہونا چاہیے نہیں اللہ تعالی یہ علم جس کو چاہے دے دیتا ہے عزت جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے اس میں حسب اور جگہ اور پھر اس کے بعد کینا کپٹ انسان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے اور اس تعلق سے آداب معاشرے نے شیخ صاحب نے بڑے واضح انداز سے تمام باتوں کو رکھا ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جان کر بھی بڑی خوشی ہوگی بہت سارے ساتھیوں نے اسرار کیا ہے کہ جلد سے جلد دوبارہ شیخ کو بلایا جائے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو یہاں دوبارہ پہنچنے میں آسانی ہونے کے بعد ماشاء اللہ دیکھئے کچھ ساتھیوں نے یہاں تک کہا ہے کہ بیس پچیس ساتھیوں نے کہ ہم نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ رمضان کے بعد شیخ کو بلائیں گے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس مقصد میں ان کو کامیابی عطا فرمائے شیخ صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہمیں بار بار ایسی دینی محفلوں میں شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے تو بلا کسی توقف کے اور تاخیر کے اور جیسا کہ بار بار آپ سنتے رہے ہیں شیخ کے تعارق کے بارے میں کہ آپ جو ہے ہندوستان کے یو پی ضلع بستی سے آپ کا تعلق ہے اور آج کل جو ہے مالیگاؤں میں آپ جو ہے قیام پذیر ہیں اور دعوتی کام جو ہے انجام دے رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں سے شیخ جیسے ہی جائیں گے آپ کے جو ہے بنگلور میں تقریباً رمضان کے لیے چالیس پروگرام ابھی سے لوگوں نے بنا کر تیار رکھے ہیں شیخ یہاں سے جائیں گے اور مصروف ہو جائیں گے اور شیخ صاحب کی تحت کے لیے بھی آپ بار بار دعا کرتے رہے علم کے لیے بھی اور جو کچھ آپ نے سنا ہے کوشش یہ کریں کہ اس پر عمل کیا جائے کہیے انشاءاللہ شاء ہم سنتے بہت زیادہ ہیں ہم سنتے بہت زیادہ ہیں سمعنا اینا ہم نے سنا اور اطاعت کی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سمعنا نہ کہ ہم نے ادھر سنا اور نا فرمانی ہم کرتے رہے پھر فائدہ کیا ہے سننے کا تو میرے بھائی اور دوستوں اسی علم کی اہمیت پر علم کی اہمیت پر موضوع یہ بڑا اہم اس لیے ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو حق پرست کہتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو حق پرست کہتے ہیں ان کے اندر کچھ کمی پائی جاتی ہے کمی بیشی بہت ساری پائی جاتی ہے اور ہمارے اندر جو ہے بہت ساری خامیاں پائی جاتی ہیں علم کو علم کے نہ ہونے کی وجہ سے یا دین کو یا قرآن و سنت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے شیخ صاحب کو ہم نے ساری چیزیں جو ہے علم کے تعلق سے بتا دی جی ہیں فضیلت اہمیت تقاضے خیر و برکات اور پھر اس کے بعد ترغیب یہ تمام چیزیں ان اللہ تعالیٰ شیخ کے درخت میں آ جائیں گی میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین شیخ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور جن لوگوں نے شیخ کو یہاں بلانے میں مدد کی ہے تعاون کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے دنیا اور آخرت کی بھلائی ان کو نصیب فرمائے ہم نے نام اس لیے چھپایا کہ کہیں یہ چیز ریا میں نہ آ جائے تو یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے ہم نے اس کو جو ہے چھپائے رکھا ہے بس آپ ان کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے حسنا کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو ایسی محفلوں میں بار بار شریک ہونے اللہ اور اس کے رسول کے باتوں سے مستفید ہونے کی توفیق آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا علیم وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اب میں دعوت دیتا ہوں فضی اللہ جلال الدین حفیظ علمان کریں السلام علیکم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور يمسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مظل له ومن يظلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده هو رسوله بعد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 يا أيها الذين عاموا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فات أصدا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم تلنا ہی کرا محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں ایک ہے علم اور ایک ہے مار فخ اور ایک ہے ایمان علم کہتے ہیں جاننے کو मारेफत कहते हैं पहचानने को और ईमान कहते हैं मानने को जिसे दोहरा कहते हैं जानने को मारेफत कहते हैं पहचानने को और ईमान कहते हैं मानने को के इसलिए आयत करीमा करीमाइा समादाह मुल की तरफ رت نما یاری اب نہوم و فریقم لمن وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یہود خاص طور سے جس میں نسارا بھی شامل ہیں یہ میرے رسول کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے گیٹوں کو پہچانتے ہیں شناخت یعنی بہت سارے لوگ ہوں ان میں سے کسی خاص شخص کو پہچان لینا اس کو مائک کہتے ہیں کہ تمام دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان میں تو نبی ممتاز ہے ہی بلکہ ان کے نزدیک تو اس قدر یہ معروف ہیں اور مشہور ہیں جیسا کوئی آدمی اپنے بچوں کے پہ پہ پہچاننے میں और अपने बेटों के पहचानने में धोखा नहीं खाता ऐसे ही ये मेरे रसूल के बारे में मारे मार्फत रखते हैं और उनमें से तो एक फरीक ऐसा है जो जानते बूझते हुए भी हकीकत को छुपाता है दोनों बातें मालूम हो गई कि अगर किसी के पास इल्म हो ضروری نہیں کہ وہی مان لیا ہے اسی کے پاس مافت ہو ضروری نہیں کہ وہی مان لے ہے اس لیے کہ علم نام ہے صرف جاننے کا جاننا کافی نہیں ہے مائفت رکھنے والا بھی ضروری نہیں کہ مان لے ہے یہاں مارفت ہے نبی کتاب پہ لیکن پھر بھی ماننی ہے تو اصل چیز کیا ہے ماننا علم کے معنی ہوتے ہیں جاننا معرفت کے معنی ہوتے ہیں پہچاننا اور ایمان کے معنی ہوتے ہیں ماننا یہ اصل ہے تو اچھی طرح ذہن نشین کیجئے لیکن بنیادی چیز علم جاننا جس کو بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو علم دے کر پیدا نہیں کرتا استعداد علم دے کر پیدا کرتا پر مت اپنی اب ادا لال تشکر ایک بروی مولوی زور زور سے چیخ رہا تھا چل رہا تھا کہہ رہا تھا یہ وہاں کیا جانے پیرانے پیر کی فضیلت اور ان کی عظمت ان کی عظمت کا حال تو یہ ہے کہ وہ جب ماں کے پیٹ سے اس سفید ہستی پر اس سفید گیتی پر تشریف لائے تو پندرہ پارے کہاں پھنستے ماں کے پیٹ سے وہ پندرہ پارے عفظ کر کے نکلے اللہ کیا فرماتا ہے اب یہ بات ہے مولوی کی اب یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے اس کو ہم قرآن حکیم کی میزان پر پیش کرتے ہیں صحیح اور غلط کا فیصلہ قرآن کرتا ہے یا اللہ کے رسول کی حدیث کرتی ہے یہ دو ایک دو پیمانے کوئی بھی بات ہو ان دونوں معیار آپ کے اوپر رکھ دو یہ معیار فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے اللہ کیا فرماتا ہے یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی علم لے کر آتا ہے جواب آپ قرآن دے رہا ہے اللہ اخرم نمبر اور اللہ تعالی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تم ایک چیز نہیں جانتے تھے یہاں دیکھیں نکیرا تحت نفی ہے لا اور شہیدا لا جو ہے حرک نفی ہے اور شیخن نکیرا ہے اور نکیرا جب تحت نفی آتا ہے تو ہے تم ایک چیز بھی نہیں جانتے تھے قرآن ایک تمہیں کسی بھی چیز کا ایک نہیں ہوتا اب یا تو وہ آرتی جھوٹ بول رہا ہے یا پھر قرآن جھوٹا ہے نو دن قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا پتہ یہ موبائل جھوٹا ہے شہید تھا ایک چیز نہیں جانتا اچھا پھر کیا لے کر آتا ہے इल्म नहीं आता क्या लेकर आता है इस्तेदा से इल्म लेकर आता है नॉलेज नहीं फैकल्टीज ऑफ नॉलेज लेकर आता है वह जाहिर लो तुम समा वल अब सोरा वल अब किधर यह तीन इदराकी को इस्तेदा इम है, इस्ते है। जिनमें सबसे पहली इस तैयद वो सम है सुनना और है बतर, और तीसरी तदाद है दिमाग अब की तो पहली बात यह मालूम हुई कि कोई मार्केट पेड़ से इल्म लेकर नहीं आता बल्कि इस तैदादा इल्म लेकर आता है अब जितना वो अपनी इस को काम में जाता है उतना उसे इल्म हासिल होता है इल्म جہل کا اپوزٹ سب سے بڑا گنا کون سا ہے شرک جانتے ہیں اتنا بڑا گنا شرک کس کے پیٹ سے نکلتا ہے اس کی ماں کیا ہے ماں کون سی ہے اس کی جہاد دلیر دل کافر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں آئیے تمام مخمصوں کو ختم کر لیتے ہیں فرماتے ہیں طریقہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے اور ہم لوگ ان دنوں آپ کے ایک معبود کی عبادت کریں گے اس طرح یہ تمام جو مخمتے ہیں یہ تمام جو اختلافات ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان اس طرح ختم ہو جائیں انہوں نے پیچپ کا ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا جانتے ہیں آئے کریمہ کیا اتری اللہ تامرنی آب ادو جہل ہوتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دو آپ عغیر اللہ کامر آبود علوم کیا تم لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی کرنے کا حکم دیتے ہو میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگوں اس کا تم مجھے مشورہ دیتے حکم دیتے ہو اے جاہلو او جاہل ایک ہی مرتبہ ہے اوہل جاہرو جہلون کے ساتھ ایوہر اسی ایک جگہ پر موجود ہے اوہل جاہل اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی شرک کی طرف دعوت دیتا ہے وہ بھی جاہل ہے اور جو آدمی شرک کرتا ہے وہ بھی جاہل ہے اور شرک پر جمنے کا مشورہ دینے والا آدمی بھی جائیں گے اس سے پتا چلا کہ جہالت کی پیٹ سے ہی شرک نکلتا ہے اتنا بڑا گنا جہالت کی پیٹ سے نکلتا ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی اس वही کی پہلی آیت کا پہلا وڈ ہی پہلا لفظ ہی کہ پڑھو پڑھے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا علم حاصل کیے بغیر کچھ ملنے والا نہیں ہے سب سے پہلے علم حاصل کرو یہاں تک کہ یہ بتا دوں کہ علم کا درجہ ایمان سے پہلے ہے کا درجہ ایمان سے پہلے اور اس پر میں دو آئٹیں پیش کروں گا اللہ فرماتا ہے ولی رم العلم انتخل بھائی مستفی تاکہ جان لے وہ لوگ جو ایمان ولیارم اللہ تو نہیں تاکہ جان لے وہ لوگ جنہیں علم ملا کہ یہی حق ہے تمہارے حق کی طرف سے حق میرا بک فیوک منو بھی علم کے بعد وہ ایمان لائیں اور فیوت منوبی فتو بکلہ کلوب اور اس ایمان کی طرف ان کے قلوب یا اللہ کی طرف ان کے قلوب ڈک جائیں جیب بات کہی رہی ہے ترتیب میں پہلے علم ہے بعد میں ایمان ہے اور اس کے بعد خوشوخو خوشو ہے جی بی سی دال کر رہا ہوں پہلے ترتیب دیکھیے ترتیب میں پہلے کیا ہے علم دوسرے نمبر پہ ایمان اور تیسرے نمبر پہ دل کا جھکنا خوشوخصو خوشو پیدا ہونا گویا علم کا نتیجہ ایمان ہے اور ایمان کا نتیجہ خوشوخو خوشو ہے دل کا جھک جانا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی کے پاس علم ہوتا ہے آدمی کے पास ہوتا ہے لیکن ایمان ہونے کے بعد بھی اس کے اخلاق صحیح نہیں رہتے بعض ماملوں میں اس کے اخلاق صحیح نہیں رہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی زیادہ ایمان میں کمی ہوتی ہے اتنا زیادہ اخلاق میں کمی ہوتی ہے ارے اخلاق بہت خراب ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے ایمان میں جتنی خرابی آپ کے اخلاق میں اتنی زیادہ خرابی ہوگی آپ کے اخلاق کی خرابی بتاتی ہے کہ آپ کا ایمان اخلاق ہے کہ اس پر نظر نظرداری کی جائے علم کا نتیجہ ایمان اور ایمان کا نتیجہ خوشو خزو یہ ترتیب ہے علم ایمان اور خوشوخو دیکھیے کہ اور اللہ کبارک تعالیٰ نے اشاعت فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ الْعِلْمَ لَقَدْ كِتَابِ اللَّهِ <الْبَارَة> اور کہاں علم والوں نے اور ایمان والوں نے یا اللہ تبارک و تعالی نے پہلے علم والوں کا تذکرہ فرمایا علم کو ترتیب میں مقدم رکھا ہے اس کے بعد ایمان کا تذکرہ فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے علم ہو اس کے بعد ایمان ہو بغیر علم کے تو ایمان کو سمجھے نہیں جا سکتا ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کو ایمان معلوم کر رہا ہے ایمان کیا ہے اس کے لیے ہم علم بھیج رہے ہیں آپ کے پاس اللہ, اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ایمان کو سمجھنے کے لیے علم بھیج رہے ہیں اس علم کی روشنی میں آپ کو ایمان کی حقیقت اور ایمان کے ہم یہ معلوم ہوگی اللہ فرما رہا ہے یہ علم کیا ہے میری کتاب ادا کو تاثر علم ہے اللہ قرمار وہ کرایہ تقریباً کتابوں رسول ہم نے آپ کتاب روحی کی ہے یہ برحان روح ہے اگر فرد کی زندگی میں آ تو فرد زندہ ہو جائے معاشرے کی زندگی میں آ تو معاشرہ زندہ ہو جائے ملک کی زندگی میں آ تو ملک زندہ ہو جائے فرد کی زندگی سے نکل جائے تو فرد مردہ سوسائٹی اور معاشرے کی زندگی سے نکل جائے تو سوسائٹی اور فرد سوسائٹی اور معاشرہ مردہ کسی طریقے سے ملک کی زندگی سے نکل جائے تو ملک مردہ اب دیکھیں ہم نے آپ کی طرف رول وہی کی ہے یعنی قرآن حکیم کو ہم بھیج رہے ہیں محکم تذری ملکی کا وہ للیمان آپ کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ کتاب کسے بولتے ہیں ریمان کسے بولتے ہیں قرآن کی شکل میں جب پاس آیا تو آپ کو معلوم ہوا کہ کتاب کیا ہوا از بک واٹ از بک اور واٹ از ایمان ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے یہ آپ کو علم کے تبصر سے معلوم ہوا قرآن حکیم جو علم بن کر آپ کے پاس آیا علم جب ہم نے آپ کو دیا کو آئٹ کی شکل میں تب آپ کو معلوم ہوا کہ ایمان کیا ہے ایمان کی پوری تفصیل آپ کو قرآن کی ذریعے معلوم ہوئی ہے اس کا مطلب یہ علم نہ آیا ہوتا تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے یہ تین تین آیٹیں پیش کی گئی اس بات کے ثبوت میں کہ علم <todic> مقدم <مدلن> ہے <todic> ایمان سے تمام بخاری نے ایک باپ بانٹا ہے بابل القول والعمل یہ باب ہے علم کا بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے حضرت فرمانا چاہ رہے کہ آدمی اگر اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو پہلے اس بات کے بارے میں اسے علم ہونا ضروری ہے کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل سے پہلے اس کو علم ہونا ضروری ہے वजह से سے باپ है رہے باد العلم قبل کو अमली عمل बात है इल्म का کا से سے پہلے بات سے پہلے اور عمل سے پہلے آپ بولیے کوئی بات से سے نکالیے تو اس کے پتے کشت علم ہونا چاہیے اور اگر کوئی فیل کر رہے ہیں آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو کام کرنے سے پہلے علم ہونا ضروری ہے کون سے پہلے علم اور عمل سے پہلے علم اور علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ امام میں بخاری رحمت اللہ نے ایک باب اور کہاں رہے ہیں کیا باپ و تعلیمی رجولی امتح یہ باپ ہے کہ آدمی تعلیم دے اپنی لوڈی کو اور اپنے اہل و ویال کو حالانکہ ترقی کیوں ہونی چاہیے یہ باب ہے آدمی تعلیم دے اپنے اہل و عیال کو اور اپنی لوڈی کو لوڈی کا دھنیہ واد اہل ویال پہلے مستقبل مام بخاری امت اہ کو پہلے لا کر کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہل و ایال کو تعلیم دینا ضروری ہے ہی یہاں تک کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی نوکرانی ہو کوئی لوڈی ہو تو اس لوڈی اور نوکرانی کو بھی تعلیم دینا ضروری ہے اس سے پتا چلا کہ لڑکیوں کو بھی تعلیم دینا چاہیے اہل کے لفظ اور اس کو اگر اور واضح کرنا چاہیں تو ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں حدیث اس طرح شفا رضی اللہ <سؤال> تعالیٰ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ہاتھ ہی رک لے تک نم لتی ربا محمد حضرت امام داود اس حبیف کو کتاب ملائے حدیث ہے حضرت شفا بن تعبیہ کہتی ہیں کہ میں ام مومنین حضرت حفظہ کے بیٹھی ہوئی تھی ان کے کمرے میں اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے دسالا لے گئے نبی صلی اللہ جب انہوں نے مجھے دیکھا بیٹھی ہوئی का रसूल आई थी और बातचीत हो रही थी तो नबी तीन सोल्ला ने फरमाया तुम इसे नमला का मंत्र क्यों बता देती हूं जैसा कि तुमने इसको किताबत सिखा दी जैसा इसको तुमने लिखना सिखा दिया है ऐसे ही तुमने नमला का मंत्र क्यों सिखा दिया नमला का मंत्र क्या होता है च्यूटी का मंत्र चिंटी का अब आप पूछेंगे कि च्यूटी काट ले तो पढ़ना क्या चिंटी काट ले तो पढ़ना इस वजह से इसका नाम रुकिया तुम नमला है नमला मानी चूंटी और रुकिया मैंने मंत्र तो चूंटी का मंत्र बिच्छू का मंत्र तो समझ में आता सांप का मंत्र तो समझ में आता है इसलिए जहर बहुत तेज होता है लेकिन चिंटी का मंत्र ये तो समझ नहीं आया चूंटी का जहर तो इतना तेज नहीं होता कि उस पर कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत पड़े बाल मोदी ने इसका तर्जा यह किया का मंत्र हालांकि नमला एक बीमारी का नाम है उसमें पछली के ऊपर छोटी छोटी फुंसियां आ जाती हैं के ऊपर पछली के ऊपर छोटी छोटी यार अंदर बीमारी होती थी उसके नमला बोलते थे पछलियों के ऊपर छोटी छोटी फुंसियां हो जाती थी छोटे छोटे दाने हो जाते थे और इन फुंसियों से इतनी तकलीफ होती थी कि आदमी बेचैन रहता था और कैफियत क्या होती थी दर्द की जैसे हर फुंसी के अंदर चुनटियां काट रही اس وجہ سے اس بیماری کو نملا کہا گیا ہے ایسی پیاں جو ایسی تکلیف دیں جیسے چونٹی اندر سے کاٹ رہی ہو تھوڑی نکل ہوئی ہو اور اس کے اندر بہت ساری چونٹیاں کاٹ رہی ہوں تو بہت تکلیف تکلیفیں ہوتی ہے اور خاص طور سے وہ, وہ پھنسیاں اور وہ دانے اگر پسلیوں کے اوپر نکل آئیں تو, تو ایسی پھنسوں کو نملا کہا جاتا تھا اور اس کے لیے حضرت شفا انتہا قلعہ آدمی یا وہ منتر جانتی تھی اور وہ منتر پڑتی تھی وہ ٹھیک ہو جاتا تھا मंत्र सुना वो मंत्र क्या था कहीं लिखा हुआ नहीं सुनाता हूं बहुत प्यारा मंत्र है उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ये तो मंत्र में पढ़ा करती थी लेकिन जरा आप करेक्ट कर दें इसको कहीं इसके अंदर मंत्र के अंदर कोई शीर्किया बात तो नहीं उसी मंत्र को आप जायज रखते थे जिसके अंदर कोई शिल्क की बात न होती हो अगर किसी मंत्र के अंदर कोई शिरखिया बात होती थी तो आप उससे रोक देते थे मना कर देते तो इन्होंने कहा कि अल्लाह कैसूल वो मंत्र जो मैं पढ़ करके नमला के ऊपर दम करती थी नमला बीमारी के ऊपर अल्लाह कैसूल में पढ़कर सुना रही हूं आज देखिये उस मंत्र के अंदर कोई खराबी हो कोई बात हो तो मैं उसको न पढ़ू अगर आप इजाजत देंगे तो पढ़ू आगे पढ़ो अल अरू तन तहि तख व तख وہ کلو شہین تب تیل غیر ترجمہ رضول بتاؤں کیا نہیں نہیں من تو سنسکرت میں نہیں ہے میں عربی میں بول رہا ہوں یہ پڑھتی تھی ہوں ان کی زبان سنسکرت تھوڑی تھی حضرت سب کی عربی زبان کی یہ مطلب پڑھتی تھی وہ الم سن تل وہ تب تہذیب یہ بولتی دلہن کو چاہیے وہ جو پہنے पहने لگائے کیا क्या اس کو مہندی لگائے دلہن کو چاہیے کہ وہ جو پہنے اور دلہن کو چاہیے کہ مہندی لگائے دلہن کو چاہیے کہ سورما لگائے دلہن کو چاہیے کہ ہر چیز کرے چوہارے ایک کام کے اپنے شہر کی لاپرواہی نہ کرے یہ <laughs> مانتا <منطر> کا معموم منتری آپ کہہ لو اور اس طریقے کی کہیں پھونٹی ہوتی ہو تو اپلائی کر سکتے ہو اس کو الحاؤ تن کا تب تحل وہ کلو چاہیے نہ لاتا پھر رجل دلہن کو چاہیے کہ وہ جو پہنے مہندی لگائے اور سرما لگائے اور ہر چیز کرے اپنے شہر کے لیے سوائے اس کے اپنے شوہر کی لاپرمانی نہ کرنا پڑے بس یہ منت پڑھ کر پھونک دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منت سنا کہ کے اندر ایسی بات نہیں ہے اپلائی کر سکتی اچھی باتیں تبلیغ میں ہوتی رہی تاکہ عورتیں سڑکیں کر جائیں لاسی رجل سب کرے مگر شوہر کی راہ نہ کرے یہ مطلب تو یہ حدیث پاک جو شیخا بنتے عبداللہ اللہ سے ہے اس کے اندر دو باتیں معلوم ہوں ایک تو یہ کہ لڑکیوں کو لکھنا بھی سکھانا جائز ہے اور پڑھنا بھی سکھانا جائز ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسا منتر جس کے اندر شرکیہ بات نہ ہو وہ منت کسی بھی بیماری کے اوپر کسی بھی مرض کے اوپر پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے علم کی اہمیت پر جی چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں جو حضرت ابو حرا سے اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس کو کتاب الٹری کا کتاب الوسی کے اندر لائے روایتی سرائے وعن ابو رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول رسل ان کی کتاب بھی وسیع حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے ختم ہو جاتا ہے چلایا تین چیزوں کے اندر اور یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں میت کے عمل اور نیت کا دخل ہوتا ہے ایک تو سڑکیں جاری کھواں وا کھودا دیا یا سرائے بنوا دیا یا کوئی روتاون کا کام کر دیا تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے مرنے کے بعد اس کو دفاع پہنچتا رہے گا اور علم ہی ان تک یا ایسا علم چھوڑ کر کے چلا گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور تیسرے کوئی ان تین چیزوں کا فائدہ میش کو مرنے کے بعد میں ملتا رہتا ہے اس میں بھی ایک بات قابل دور ہے علمی ایسا علم جو نافے ہو بعض لوگ کہتے ہیں یہ دینی علم ہے یہ دنیاوی علم ہے ایسی تقسیم مت کیجیے بلکہ تقسیم یوں کیجیے علم نافے اور علم غیر نافے کوئی بھی علم اگر آدمی کو فائدہ دیتا ہے اس میں انسانیت کا فائدہ ہے آخرت کا فائدہ ہے اس میں انسانیت کے لیے کوئی تکلیف کی بات نہ ہو تو ایسا علم ناپے ہے تو علم ناپے اور علم غیر ناپے اس کی تقسیم کیجیے علم دنیا اور علم دین اس کی تقسیم نہ کیجیے ہر وہ چیز جس سے جس علم سے فائدہ ہو ہر وہ علم جس علم سے آدمی کو فائدہ ہو وہ علم ناپے ہے اور اس علم کے سیکھنے کی اجرت ہے اور مرنے کے بعد آدمی کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا <laughs> علم کی فضیل پر ایک دوسری روایت تیسری روایت علم کا حاصل کرنا یہ سنت یا نفل یا مباح وغیرہ نہیں ہے بلکہ یہ فرض ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی تحصیل کو فرض فرمایا ہے یہ فرض کے درجے میں ہے جیسا کہ المزم القبیر تبرانی کے اندر حضرت عبد اللہ مسود و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت آئی ہے روایت روایتی طرح ہے؟ وار علیہ وسلم فری مسلم رباہ قبرانی فلمکبی حضرت امان قبرانی حدیث کو موجود القبی کر دلائے اور راضی حضرت عبداللہ مسعد ہے حضرت عبد السود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وََ نے شاہ فرمایا کہ علم کا تلاش کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اب مسلمان کے اندر عورت بھی آ گئی اور مرد گئی دونوں آ دونوں کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے جیسے جیسے علم کم ہوتا جائے گا ویسے لوگ گمراہ ہوتے جائیں گے گویا علم کی کمی گمراہی کا سبب ہے اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ ایک اور روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ کے تب کے اندر لائے وہ روایت بھی پیش کر دو بتا دیں روایت اس طرح رضی اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکل علم ان کے دان یت دیو ہوں بار ولا کی یق بز الم دفظل عالم جب کوئی عالم باقی نہیں رہ جائے گا اوپر سے حدیثیں دیکھ لیں کہ حضرت عمر ابن ابنیات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں نکالے گا کہ بندوں کے سینے سے نکال لے بلکہ علم اس طرح نکال لے گا کہ علماء ختم ہوتے جائیں گے ذی علم علماء دنیا سے چلے جائیں گے ہتھی لم یوگ پہ آلے جب کوئی عالم نہیں رہ جائے گا تو حال فصولوں سے کتاب لے یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہ جائے گا تو وہ لوگ رئیس لوگوں کو جاہروں کو اپنا امام اپنا عالم بنا لیں گے اور ان سے فتلے طلب کریں گے ان سے سوالات کریں گے اب ان کو علم تو رہے گا نہیں تو خود گمراہ ہوں گے غلط پتھر دے کر کے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ دھیرے دھیرے اچھے علما اٹھتے چلے جائیں گے دیکھیے ایک لمبی فہرست ہے اللہ جتنے باغ چلے گئے اللہ شیخ حسین چلے گئے علامہ البانی چلے گئے احسانی ظہیر چلے گئے دیکھیے کتنے علماء ہیں اللہ قبار کتار نے کیسی کیسی خدمتیں لیے دھیرے دھیرے علماء اٹھ رہے اب ایسے علما رہے گئے ہر شرات الر کی طرح جن کی کوئی اہمیت نہیں جن کے پاس کوئی انگ نہیں نہ انہیں شیخ قرآن کا کہہ رہے ہیں نہ حدیث کا کہہ رہے ہیں اس اجمیہ کے اوپر کتنا افسوس کیا جائے کم ہے علم کم ہوتا جا رہا ہے اور جیسا کہ حدیث کو بتایا گیا کہ علم دلوں سے نہیں نکالا جائے گا بلکہ اللہ تبارک علماء کو اٹھا دے گا اور جب علماء چلے جائیں گے تو ایسے علماء لے جائیں گے جن کو شریعت پر درتی نہیں ہوگا ان سے جب سوال کیا جائے گا تو الٹے پلٹے جواب دیں اور خود اور غلط کر کے دوسرے کہ علم کو زندہ رکھا جائے محنت کی جائے عوام بھی محنت کریں علماء بھی محنت کریں جیسی علم کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں اللہ تعالی کے علم میں اور بندوں کے علم میں کیا فرق ہے وہ پہلے سمجھ لیں انسان کا علم ذاتی نہیں ہے انسان کا علم کام ہی نہیں ہے انسان کا علم محیط بھی نہیں ہے اور انسان کا علم قصیر بھی نہیں ہے اس الٹا کرتے جائیں اللہ تبارک کو تعالیٰ کابارک کو تعالیٰ کا علم کامل اللہ تبارک کو تعالیٰ کا علم کثیر اس کے مقابلے اللہ کا علم ذاتی اس سے یہ پتا چلا کہ نبیوں کو جو کچھ دے دیا گیا ہے وہ ان کا ذاتی علم نہیں ہے اس کی وجہ سے کسی نبی کو غیر قید نہیں ہوگا جی نبیوں کو غیر کام نہیں ہوتا جو کچھ اللہ نے طے کیا اب جب دے دیا گیا تو ان کا علم جاتی کہاں ہوگا اسی وجہ سے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں بتا دی گئیں وہ بتانے سے آپ کو معلوم نہیں نہ کہ آپ کو اس کا ذاتی علم تھا تو آپ کو عالم غیر کر کے کہا جا سکتا ہے تو انسان کا علم ذاتی نہیں محیط نہیں کثیر نہیں کامل نہیں اور اللہ تبارک کا علم ذاتی کامل محیط کثیر جگہ تو طے دیا گیا ہے جب پوچھا گیا کہ روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں پانی روح روح میں امروتھی وہ خلیجہ تمہیں علم بہت توڑا دیا گیا ہے یعنی انسان کو جو علم کیا گیا بہت تھوڑا اور ایک نقطہ اور بتا دوں کہ انسان کی ابتدا بھی جہل ہے اور انسان کی ابتدا انتہائی جہل ہے دو اتہاؤ کے درمیان ہے ایک ابتدا ایک انتہا جہالت اس کی ابتدا اور جہالت کس کی انتہا جیسا کہ ایسے کریما بتائیے تم ممبنی کا نم ہونا چاہیے تم ماں کے پیٹ سے آتے ہو تو تمہیں علم نہیں ہوتا جہل لے کر کے آئے ہو کچھ نہیں معلوم ہوتا کوئی ابتدا بھی جہل اور دوسری کہ اللہ پر بات ہے اومن کم میتھ لوگوں کو آخر عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے لوٹا دیا جاتا ہے اور علم کے بعد ان کو کچھ علم نہیں دیتا لکھے گا یا نام بات علم لکھایا تاکہ وہ علم کے بعد کچھ نہ علم رکھتے رکھے اس کا مطلب انسان اتنا بچار ہے اور کیا نہیں اسی وجہ سے انسان کو تردد ہوتا ہے کہتا ہے کہ ایسا کیسے اب ایسا کیسے ایسا بولتا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کو تردد بولتے ہوتا ہے اس لیے کہ انسان علم اور جہل کے درمیان ہے تھوڑا علم اس میں بھی مل گیا ہے اور اس کے ساتھ جہل کے بھی آ رہے ہے اگر اسے پورا علم ہوتا تو تربد نہیں ہوتا علم اور جہل دونوں ساتھ میں اس کے رہتے ہیں اسی وجہ سے اسے تربد ہوتا ایسا ہے یا نہیں شک آگے بڑھتے ہیں تو گویا کہ علم ایمان سے پہلے ہے پہلی بات تو اتنی اہم چیز ہے یعنی علم کے بغیر ایمان کو نہیں سمجھا جا سکتا اور ایمان کے بعد کیا درجہ ہوتا ہے آدمی کا عمل کا امل سے پہلے بھی علم ہے اللہ فرماتا ہے جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا عمر کرو وہ تقرر لمبی یہ لا راہ کا علم ہوا اور وہ تقرر لمبی یہ عمل ہوا اس کا مطلب علم عمل کا رہنما ہے عمل سے بھی پہلے علم ہے اس بات کو بھی اچھی ذہن زیاشید کیا جائے کہ ایمان سے پہلے بھی علم ہے اور عمل سے پہلے بھی علم ہے البار کو تعالا نے علمی ذہنیت بنانے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط مرکب کیے ہیں قرآن نے ہمیں دیے ہیں پہلی چیز تو یہ علم کے تعلق سے کہ کوئی بھی دعوی بغیر ثبوت کے نقل کیا جائے یہ الہمیت بنانے کے یہ بنیاد ہے <متلك> کوئی بھی دعوی بغیر ثبوت کے تسلیم نہ کیا جائے کوئی دعوی کرے تو دلیل مارے کل ہاتھوں کم ان تم تم سواد دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو یعنی کوئی آدمی دعویٰ کرے تو اس وقت تک اس دعوے کو تسلیم نہ کرو جب تک کہ آدمی اس کے اوپر دلیل نہ لے آئے یہ پہلی زہلیت بنائے گی آج کتنے لوگ ہیں دعویٰ پھر سمجھتے جا رہے ہیں دلیل لینے کی انہیں ضرورت ہی نہیں کہتے ہم کو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ بناؤ کوئی بھی دعوی بغیر سبوت سے تسلیم نہ کرو جیسا کہ آئے تک کریم بتا رہی ہے دلیل نہ ہو اگر تم سچے ہو لو اس دعوے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ہر جگہ تو ہر بات پر اس نے دلائی پیش کی ہے کوئی بھی دعوی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر دلیل نہ دی گئی ہو ایک جگہ بڑی پیاری دلیل دی دیتا ہے ایک دعوی کر کے دعویٰ دیکھے کیسا ہے دلیل کیسی دیتا ہے اللہ فرماتا ہے لادیا کے غب ہا فل موریا کے به فل مغیرہ تو سب ہا فصر عجیب بات ہے کہ دعویٰ بعد میں ہے دلیل پہلے دے دیجیے یہ پورا کس پہلے دعویٰ کیا ہے وہ اللہ فرماتا ہے انسان سب سے شکران اچھا انسان بہت پرنا شکران شکری گی میں پڑی ہوئی شاید اب اس کو ثابت کرنا है دعوے دلیل کیا ہے دلیل کیا ہے انسان سب سے بڑا نا شکر ہے دعویٰ دلیل اللہ تعالیٰ تعالیٰ بول ہے تیرے دروازے پر جو گھوڑا بگا ہوا ہے یہ دلیل ہے زمانے میں گھوڑوں کی سواری زیادہ کرتے تھے اور جس کے دروازے کے کوئی گھوڑا بگا رہتا تھا سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ شہر سوار ہے بہت بہادر ہے جنگسو ہے بہت طاقتور ہے بہت اصلاح بند بہت, بہت بے باک ہے جس کے دروازے پر گھوڑا بنا ہوا اور تقریباً ہر آدمی کے دروازے پر گھوڑا بنا ہوا ہوتا ہے ہمارا ہے یہ گھوڑا یہ دلیل ہے تیری نا شکریہ کیسے دلیل کی وضاحت کیسی کرتا ہے پرانی یا کل وہ कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते हैं हाँपते हुए कसमंद है मदरनाथ में घोड़ा लेकर के निकला दुश्मन कबीले को खबर हो गई कि हमारे दुश्मन कबीले का आदमी इधर से गुजर रहा है उसको भगाड़ो अब तीसरे दुश्मन है दुश्मन को देख करके खतरे की बू सूम करके ये घोड़ा भगाने लगता है ارے میری جان خطرے میں ہے چل گھوڑا پوری رفتار سے بھاپتا ہے پوری رفتار سے قرآن یقین کہتا ہے اس کی رفتار ایسی ہے جو ہاپ رہا ہے ہاپ رہا ہے اللہ فرماتا ہے یہ گھوڑا ہاپ رہا ہے بولا آ گیا تو فل قتم ہے ان گھوڑوں کی جو آگ جھاڑتے ہیں ٹاپ مار کر اب دشمن پیچھے ہے घोड़ा इसको आगे लेकर के पथरीली जमीन को ऊपर आता है अल्लाह फरमा रहा है रफ्तार रहती है घोड़े की जब टाप रखता है तो आग निकलती है यह घोड़े की तेज रफ्तारी की तरह भी जा रहा है जैसे आपने गाड़ी चलते हुए देखा है तो अगर धीरे धीरे गाड़ी चल रही हो तो पटरियों से आग नहीं निकलती और इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ कोई गाड़ी स्टेशन पर गुजर रही हो जरा झाक करके पटरियों भी नीचे देखिए तो आग झड़ रही होगी इसका मतलब यह है कि अगर गाड़ी बड़ी तेज रफ्तारी से पटरियों के ऊपर भाग रही हो तो नीचे आग झड़ती है اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ اشاد فرما رہا ہے گھوڑے کی رفتار بتا رہی ہے بہت تیز ہے اس لیے کہ جہاں تاکہ آگ نکلتی ہے بڑی تیزی سے گھوڑا بھاگ رہا ہے آگے اللہ فرما رہا ہے دیکھ آگے دیکھ قبر فل میرا کی خبر فل مہی رو کی صبح قسم ہو ان خوروں کی جو صبح کے وقت شمخون مارتے ہیں شمخون مارنے کا مطلب سمجھو کہ سامنے مخالف کا لشکر رات میں سو رہا ہے اور پتہ چلا کہ وہ سو رہے ہیں رات ہی میں بالکل صبح کے وقت صبح کے وقت نیند بہت آتی ہے اس وجہ سے عذاب کا زیادہ تر وقت یہی سنا جاتا ہے صبح کا وقت تو لوگ غبل کہ ہیں ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا اور وہاں دشمن قبیلے کو پہلے سے پہ خبر ہوتی ہے دشمن قبیلے کو پہلے سے پہ خبر ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر وہ قبیلہ حملہ کرنے والا ہے وہ لوگ پہلے ہی سے پہ اپنی اپنی قبی گاؤں میں بیٹھے رہتے جیسے یہ لوگ گھوڑا لے کر کے داخل ہوتے ہیں ان کے ارادے میں ان کے قبیلے میں وہ لوگ نے تیروں کی بار پر لگ لیتے ہیں اور یہ جب اپنی جان بچا کر بھاگنے لگتے ہیں تو قرآن حکیم بولتا ہے کہ دیکھو صبح کا ٹائم ہے سامنے کی چیز دور سے دکھائی نہیں دیتی قریب کی چیز دکھائی نہیں دیتی صاف طور پر ایسی حالت میں اور ایسے وقت میں گھوڑا اتنی تیز رفتاری سے بھاگ رہا ہے کہ پتھر نہ نکا کہ تیز رفتاری کی وجہ سے نم زمین سے غبار اٹھتے ہیں دیکھو صبح عام طور پر شبنم پڑی رہتی ہے تو گرد و غبار کم اڑتے ہیں اگر شبنم پڑی ہوئی ہو تو بھیگی رہتی ہے زمین لیکن قرآن دن دیکھا ہے کہ اتنی تیز رفتاری سے یہ گھوڑا بھاگ رہا ہے تمہیں لے کر کے کہ نم زمین سے غبار ہو رہے پاسر نکا تو یہی گھوڑا कि जब मैदान जंग में आ जाता है तो सबसे ज्यादा खतरा तो घोड़े पर रहता कोई आने वाला तीर पहले उसको जख्मी करेगा आने वाला पहले उसको जख्मी करेगा और आने वाली तलवार पहले उसको जख्मी करेगी तुम तो उसकी पुष्पा बैठे हुए होते हो अब अल्लाह पूछ रहा है ये दलीले देकर के ये बता कि यह दौड़ रहा है हाफ रहा है किस लिए सिर्फ तेरे हुक्म की तामील करने के लिए और ये जो इतनी तेज रफ्तारी से भाग रहा है कि जब ताप रखता थ्री जमीन के ऊपर तो आग निकलती है ये तेज रफ्तारी का एक तेरी जान बचाने के लिए तेरी जान बचाने के लिए और सुबह के वक्त जब तू सब मारने के लिए गया अब दुश्मन ने तेरे ऊपर उल्टा हमला कर दिया तुझको लेकर के ये घोड़ा इतनी तेजी से भाग रहा है कि सुबह के वक्त जमीन से गुबार उठ रहा है ता ता ता تیرے حکم کی تعمیر میں ہے اور یہ بھی گھوڑا تجھے لے کر کے میدان چند میں بیچ کے بیچ میں گھس جاتا ہے سوپن بھی جمع لشکر کے بیچ میں گھس جاتا ہے جبکہ گھوڑے کو اچھی طرح معلوم आने آنے والا मुझे مجھے لگ سکتا ہے آنے والی تلوار مجھے زخمی کر سکتی ہے میری موت ہو سکتی ہے بتا اپنی جان کو یہ تم خطرے میں ڈالیں گے तुझे बचाने के लिए इतनी तेज रफ्तारी से भाग रहा है तुझे बचाने के लिए सुबह के लोग तो रहा है सामने खाई नहीं दिल सकता इसलिए आगे को कुछ दिखाई नहीं रहा सुबह के वक्त और यही घोड़ा है तुझे मैदान जंग में लिए हुए हाथों खून में तड़पते हुए लोगों के दरमियान घुसा रहता है कहीं के लिए तेरे हुक्म की तामीन के लिए अब मैं पूछता हूं तो उसको डेटा क्या है दो वक्त की रोटी दो वक्त की रोटी देता है दो वक्त की रोटी पा करके ये तेरे हर हुक्म की ताबील करता है अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार है और मैंने तुझे कौन कौन सी नेहमतें नहीं दी है मैंने कौन कौन सी नेहमतें तुझे नहीं दी है बता ये घोड़ा अच्छा या तू अच्छा है कि घोड़ा दो वक्त की रोटी पाकर के ये घोड़ा अपनी जान गांव पर लगाने के लिए तैयार है तेरे हर हुक्म की ताबील करता है और तुझे हमने कौन कौन सी नहमतें नहीं दी تو نے جو مانگا ہم نے تجھے دیا بتا کہ اس گھوڑے سے نہ شکرا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دلیل دینے کا انداز دلیل قرآن علمی ذہنیت بنانے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی دعوی کے اگر دلیل کے قبول نہ کیا جائے دعویٰ کوئی پیش کرے بول دلیل آؤ اس کے بعد علمی زیرت بنانے کے لیے ایک اور بات اللہ فرماتا ہے کہ محسوس چیزوں میں مشاہدہ اور تجربے کا مطالبہ کرو یہ بڑی پیاری بات ہے اس کو آج لے کر کے دو اس کے بعد ایک اور چیز دوں گا انشاءاللہ شاء لفظ یاد رکھو محسوس چیزوں میں جو دکھائی دیتی محسوس ہوتی ہے ان چیزوں میں مشاہدے اور تجربے کا مطالبہ کرو اور اللہ اس کے لیے دلیل آ رہا ہے بات کہہ رہا ہے اشہد الخل قوم ہے؟ کہ باد الرحمانین تھا اشہید الخل قوم سم تب شہادت ہوں ان مشرکوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں ان کی بیٹیاں بنا دیا ہمباد الرحمانین آتا یہ فرشتوں تو اللہ کے بندے ہیں اللہ کے ان بندوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا شہید کھلتا ہوں جب ہم ان کو بنا رہے تھے تو کیا یہ حاضر تھے ڈاروینزم پر کتنا بہترین رد ہے ڈاروین کیا بول رہا ہے پہلے انسان کیڑا تھا دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے پھر انسانی پالم میں آیا اللہ پوچھتا ہے جب کیڑے سے انسان بن رہا تھا تو حاضر تھا وہاں ڈاروینزم کے رس میں اس سے بہترین طریقے نہیں ہے پوری کتاب پر اس سے اچھی دلیل آپ کو روکنی گی اللہ ہمارا ہے کہ بھائی اگر تجھے بات کہ انسان پہلے کیڑا تھا مختلف مدائس طے کرتے ہوئے یہ انسان کے کالن میں آیا ہے تو انسان کے کالن میں جب یہ کیڑا آ رہا تھا تو اس وقت تو وہاں حاضر تھا اچھا جب اس کی تکلیف ہو رہی تھی تو وہاں حاضر تھا یہ ڈرمن پر اعتراض ہے اور ڈرمن کے اوپر اقلا ہے یہ مختلف مدائش طے کرتے ہوئے انسان جو اپنی حالت کے اندر آیا ہے اس حالت میں جب وہ آ رہا تھا تو تہ موجود تھا ڈائریکٹ اس کا مطلب ہے کہ تجربہ اس کی نتی کرتا ہے مشاہدہ اس کی نظر کرتا ہے اور محسوس چیز میں ہر بات میں محسوس چیز میں تم مشاہدے اور تجربے کا مطالبہ کرو مشاہدہ ہے تیرا ت نے یہ چیز دیکھی ہے نہیں تجربہ ہے نہیں ہے نایت. پھر کو بولا بغیر تجربے کے اور بغیر مشاہدے کے اس نے جو بات کہی ہے وہ بغیر تجربے اور بغیر مشاہدے کی اور جو چیز تجربے اور مشاہدے کی خلاف ہو اسے تسلیم شہید خل کو ان کی تکلیف کے وقت کیا یہ لوگ حاضر تھے کیا بات ہے یہ بات تو کابروں سے کہی جا رہی ہے اور اس کابل سے بھی کہہ دی گئی ہے شہید و خل قوم کیا انسان اپنی حالت میں جماعت حاضر تھا جباب دے ڈار جھو کے پجاری کتنا بہترین ہے طرح ایک جملہ آیا تھا ایشہ دخل ان کی تکلیف کے وقت یہ لوگ حاضر تھے جو ایسی باتیں جا دلیل ہے ایک جملے کے اندر پورے ڈائن میں کر دیں آگے اللہ کہ ایک بات اور کہ ما منقول چیزوں میں جو نقل ہو کر کے آ رہی ہیں روایت کی تصدیق ہونا ضروری ہے صحت اور تصدیق ضروری ہے کوئی چیز نقل ہو کر کے آ رہی ہے فلا آدمی بولا فلا آدمی بولا فلا آدمی بولا, فلا آدمی بولا तो या ये बात यहां लिखी हुई है मनुकूल चीज में जो नकल की हुई है उसमें रिवायत की शिक्षा और तस्तीक जरूरी है ऐसे ना मान लो कि यह बात कला आदमी बोल रहा है नकल कर रहा है बल्कि इस नकल की हुई जो पर या ये जो लिखी हुई है इस बात के ऊपर کوئی دلیل ہے کہ اس روایت کی صحت اور تصدیق ہو چکی ہے منقول چیزوں میں آپ روایت کی صحت اور توسیق مانگیے اور اس کی تصدیق مانگیے اللہ فرما رہا ہے کیا لکھ سے یہ دونوں کی طرح دن میں قبل ہے گئے اور اثار تین ان کو ان ان سو پہلے کسی کتاب کے بغیر اگر صحیح ہے تو کسی کتاب کو دکھاؤ شرط یہ ہے کہ روایت صحیح ہونا چاہیے روایت کی صحت سے توسیف ضروری ہے حل منقول کے لیے منصوب چیز کے لیے مقابلہ کیا کریں گے آپ مشاہدہ کر اور منقول چیز کے لیے روایت کی صحت سے توسیف یہ ضروری ہے ہم ایسے نہیں نہ روایت دکھاؤ صحیح ہے یا غلط ہے اور ایک بات آج جو یہاں پہ آپ لے کر کے جائیں گے وہ یہ ہے اللہ کرنا رہا ہے कि जहां यकीन आ जाए वहां गुमान को मुस्तरक कर दिया जाएगा जा जहां सही रिवायत आ जाए वहां दलील को लेना आराम है दलील दलील तरह देवबंदिया बोलते हैं कि हमारे पास भी दलील है बरेलिया भी बोलते हैं पूजे ये बोलते हैं कि हमारे पास भी दराइल है तराइल हाँ पूछे देखो नाक के नीचे हाथ बांधने की दलील है ना हजरत अली बोल रहे की सुन्नत है رسول رین کے بارے میں بھی ہمارے پاس دلیل ہے رسولے چاہیے حضرت اب فی الحم رسول نے ایک بار کیا اس کے نہیں کیا ہمارے پاس بھی تو دلائی ہے کیسے ہوئی قرآن یقین بولتا ہے دلائی تو سب کے پاس ہوتے ہیں پکی دلیلیں ہم چاہیے اور پکی دلیلوں کی موجودگی میں کچی دلیلیں لینا حرام ہے یہ قرآن بولتا ہے یہاں صحیح حدیث کی موجودگی میں صحیح حدیث لینا نغید ہے آرام ہے دلیل بل هي استراديه قراني ومقوله ان تقنل المطيع ايتبع رسول الله وما قد جوه وما قد نبو لكن شذيا لهم وان الذين في شك من الت وہ ترقین اللہ تبارک کو تالا ملا یقین کو زن کے مقابلے میں رکھا ہے اور عجیب بات تو ہے کہ اس سے پہلے شک کا لفظ استعمال کیا اب میں آپ کو شک سمجھاتا ہوں زم سمجھاتا ہوں اور پھر یقین سمجھاتا ہوں تین تی علم ان زن زن کی سے بولتے وہ ما یقین آپ یقینی طور پر قتل نہیں کیا معاملہ ہو گیا تو تین چیزیں شک گمان یقین تینوں کو سمجھا رہا ہوں میں آج لے کر کے جا رہا ہوں کوئی آ کر کے پوچھتا ہے جدہ میں کہ شیخ ابو سعید صاحب یہ تائک میں بارش ہو رہی ہے شیخ ابو سئی صاحب دھواں گھنٹے سے باہر نکل لیں اور تائک کی طرف نداح کرتے تو وہاں نہ تو نظر آ رہی ہے न बादल के टुकड़े नजर आ रहे हैं न हवाएं भी कुछ सर्दियां तेज हैं और हजरती फमारे हैं कि हो सकता है बारिश हो रही हो सकता है बारिश न हो रही ये दर्जा है शक का शक में मुमकिन होना और न होना दोनों बराबर होते हैं एक तराजू है इस, इस तराजू के दो पंगड़े हैं एक पंगड़े ने य और एक पलडे ने नौ اور پلڑے دونوں بالکل برابر ہے یس یا نو پہ ہاں پر جتنا اعتماد ہے اتنا نو پر ہے نہیں ہاں اگر ہاں یا نہیں دونوں پلڑے برابر ہیں تو یہ شک ہے اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ مجھے شک ہے بارش کے بارے میں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی مجھے شک ہے یہ شکا اور نہ ہونا دونوں پلڑے برابر ہوں تو اسے بولتے ہیں شک हो गया योग ने लवी रखता लभी किन बिन अब शहर से आकर के पूछता है आदमी कि में बारिश हो गई कि नहीं हदरत निकलते हैं बाहर देखते बादल के छोटे छोटे टुकड़े आयाप की तरफ नजर आ रहे हैं और कुछ हवा भी थोड़ी थोड़ी चल रही है लेकिन टुकड़े जो है बादल के बड़े छोटे छोटे है कहते हैं कि मेरा घुमान यह है मेरा जन्म यह है मेरा घुमान यह है कि بارش ہو رہی گمان یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبے پرسنٹ تو یقین نہیں ہے دس پرسنٹ اعتماد ہے نبے پرسنٹ نہیں ہے اور دس پرسنٹ ہے اس کو کہتے ہیں زن اسی وجہ سے حبیب پاک میں کہا گیا ہے پہلنا زن افزب الحیث ایریا کو بدگمانی سے بچو بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی झूप है कैसे उसको मैं कमसी से समझाऊ फिर उसके बाद कमसी को आगे बढ़ाता हूं आदमी उधर से लंगड़ा कर चल रहा है आ रहा है झूठ लंगड़ा लंगड़ करके आ रहा है अब शेख अब्दुल रजाक बोल रहे हैं कि वो जो आदमी लंगड़ लंगड़ करके आ रहा है लंगड़ा लगड़ा करके आ रहा है लगता है लंगड़ा है उसका पैर टूटा हुआ मैं कहता हूं कि, नहीं नहीं पैर टूटा नहीं कोई और बात तो शायद बोलते हैं कि ऐसा है कि चलते चलते पत्थर से उसका अंगूठा टकरा गया है उसके अंगूठे में चोट लगी है इसी वजह से वो पैर पूरा नहीं रख पा रहा है इस वजह से लंगड़ा लगा कर आ रहा है जो कहीं बात आया तो पता ही चलता है कि उसका छत पर गया है क्या बोले तो लंगड़ा है लंगड़ा लगा कर रहा है फिर साहब ने क्या कहा कि उसके अंगूठे में चोट लगी है किसी पत्थर की। करीब आया तो मालूम है चप्पल टूटा हुआ है इस वजह से लंगड़ा लगा चल रहा है वो चप्पल को बैलेंस करने की वजह से लंगड़ा लगा करके आ रहा है पता क्या चला जब तक बात यकीन के दर्जे में न पहुंच जाए خیال مت دے کرو اس زن سے دیا گیا اس کو کہتے پر اٹھا دی جب تک بات محکم ہو کر کے سامنے نہ آ جائے تب تک اپنے خیال سے آئیں گے مت کرو لیکن زم ستر چکی تو شک میں یق یا میں دونوں پر ترازو کے برابر رہتے برابر اچھا زم میں کیا ہوتا ہے نبے پرسینٹ یقین نہیں ہوتا دس پرسینٹ यानी एक तरफ नब्बे किलो रखा हुआ है और एक तरफ दस किलो बस अच्छा फिर शहर से आकर के पूछता है शहर तायप में बारिश हो रही है अब बाहर निकल गए देख रहे हैं कि बिजलियां चमक रही है और बड़े कहरे ताले ताले ताले बादल बड़े गहरे हो गए काले काले बादल चारों तरफ छाए हुए तो हजरत फरमा रहे मेरा घुमाने गाली यह है कि ताप में बारिश हो रही है अब यहां नब्बे परसेंट जैंग है दस परसेंट खाली है इसको कहते घुमाने गाली پہلا ہے شک کا درجہ دوسرا ہے زم کا درجہ تیسرا ہے گمان غالب کا درجہ اور پائپ جا کر کے دیکھنے بھونبے پڑھتے ہوئے بارش ہوتے ہوئے تو یہ یقین اسی کو علم کہا جاتا ہے علم کو دوسرے لفظوں میں یقین کہا جاتا ہے کہیں علم کو یقین کہا جاتا ہے اور کہیں یقین کو علم کہا جاتا ہے جی علم بھی یقین کے معنی میں آتا ہے اور یقین تو یقین کے معاملے میں ہی اب اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ فرما رہا ہے وَإنَّا हजरत ईसा को सूली दी गई कि नहीं दी गई शक में है ये। अरे दे दी गई कि नहीं दे दी गई दोनों पड़ने बराबर अच्छा और आगे बढ़ती इन लगती बराबर जमीन अल्लाह का फरमान है कि मामले इनके ऊपर मुस्तदे हो इनको जो इनके दिमाग में जो बात आ गई है जो सूली दे दी गई है हजरतें یا اسی طریقے سے ان کو قتل کر دیا گیا ہے سیر بھی کر رہے ہیں وہ قتل یقینا ان لوگوں نے عیسائی السلام کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا ہے کہ ان کے پاس گمار ہے علم نہیں ہے اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تک یقین نہ آ جائے یقین کی موجودگی میں گمان کو مسترد کر دیا جائے اب دریف حدیث کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں راجی گڑبڑ ہو سکتا ہے کہ اس میں جھوٹے جھوٹی منسوخ کر کی طرف گمانے کے لیے جھوٹی منسوخ کر گیا ہو تو جب تک یقین نہ ہوگئے یہ راج صحیح ہے تب تک حجیف کو نہ لیا جائے یہ حدیث بتا رہی ہے اور قرآن حکیم کی آیت بتا رہی ہے کہ یتیم جہاں موجود ہو وہاں گمان کو نہیں لیا جا سکتا جہاں یقین موجود ہو وہاں گمان کو جن کو مسترد کر دیا جائے تو کہتے کرتا ہے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیدیز موجود ہے اور جرد کر کے بولتا ہے کہ میرے پاس حدیث ہے قرآن حقیقت حدیث نہیں چلنے والی ہے اس لیے کہ یہ حدیث جو پکی ہے یہ یقین کے درجے میں ہے اور تیرے پاس جو باتیں میرے پاس جو حدیث ہے وہ زن کے درجے میں ہے اور جب یقین آ جائے تو زن کو مسترد کر دیا جاتا ہے تیری باتیں اور تیری حدیثیں ہے تو قرآن مسترد کر دی کوئی بات معلوم نہ ہو تو کس سے پوچھا جائے کسی بھی مولوی سے نہیں فسال بھی خبیرہ جسے خبر ہو گہرا علم ہو اس سے مسئلہ پوچھو یہ ہے مسئلہ پوچھنے کی پرتی مسئلہ کس سے پوچھا جائے فسال بھی خبیرہ خبیر ہی بتا صبیر سکتا ہے کہ مسئلے کی حقیقت کیا ہے تو ہمیشہ تلاش کرو کہ کس کو شریعت کا گہرائی ہر کس و ناق آپ کا جواب نہیں دے سکتا ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ وہاں ٹی وی کے اوپر آتے ہیں تمل ناڈو میں بےچارے ہوئے حالانکہ یہ معاملہ ذرا مشروب ہے ٹی وی ویوی ذرا تصویریں وغیرہ حرمت کا رجحان صحیح ہے وہ آتے ہیں بیچارے ٹی وی کے اوپر ضرور آتی نام سوالات جوابات بھی ہوتے ہیں ایک دفعہ ایک بڑا عجیب و سا... عجیب و غریب سوال ان سے کیا گیا اور بڑا پیارا جواب انہوں نے دیا جواب مجھے جو بہت پسند آیا کرتا ہے تم یہ کہتے ہو کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے نے کہا قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے ایک سوال کرتا ہوں جواب دو گے قرآن پہ کہا کہ ہاں کہا کہ بتاؤ قرآن سے جواب کو آج سبزی مارکیٹ میں پیاز کا کیا ہے सब्जी मार्केट में प्याज का भाव क्या है कुछ से जवाब दो दे। जैन आबदीन एक सब्जी फरोश वहां जो सब्जी मार्केट में प्याज बेच रहा होता है उससे पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि सब्जी मार्केट में प्याज का भाव क्या है बोलते दस रुपया किलो अब इसको जवाब देते हैं بھائی اس وقت سبزی مارکیٹ میں پیاز کا بھاؤ دس روپیہ کلو ہے دیکھا یہ تو تم پوچھ کر بتا رہے بولے قرآن سے جواب دے رہا ہوں قرآن کہتے ہیں بات اگر تم کو کسی بار علم نہ ہو تو جانے والے کچھ بتا دو کس کے جواب اب آپ کو سکتے ہیں میرا گھر والے کا میں کام بتا دے گا گھر کی طرح پوچھ کر بنا دوں اس کی دلا یہ کرنا ہے سب الحل بکری ان کو تم لہ پھر تمہیں علم نہیں ہے تو جن کے پاس علم ہے برابر پوچھ لو اس کے اوپر عمل کرو اور جواب علم کے فضیلت کے تعلق سے ایک بڑی پیاری بات یاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کی کے تعلق سے دعا نہیں فرمائی بکی اللہ نے حکم دیا کہ اس کے تعلق سے زیادتی کی دعا کرتے ہیں وَقُرْ رَبْتِ آپ دعا کرتے رہیے مجھ سے مارتے رہیے کہ میں اضافہ کرتا رہا ہوں دعا کر رکھتے جتنی علم ایسا میرے علم میں اضافہ کرے اس کا مطلب ہے علم ایک مسلسل عمل ہے نقطۂ رکھا جائے علم ایک مسلسل عمل ہے آدمی یہ سوچ کرنا چاہ رہا ہے کہ علم اضافہ ہو گیا حاصل کروں علم ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایک مسلسل عمل کا خواہش مند ہے مسلسل عمل چاہتا ہے اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے کہ علم جو ہے پیراڈائز سے لے کر کے موت تک سرسد سیکھتے رہنا چاہیے وہ خوش روپی جتنی علمت مستفا تھا یہ بات کہ علم ایک مسلسل عمل ہے اور امام شاقی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ چھ چیزوں کے ذریعے علم پرفیکٹ آتا ہے آدمی کو چھ چیزیں ضروری ہیں ایک وہ شہر ہے بڑا پیارا شاہد ازاد امام شاپی جمت اللہ فرماتے حضرت فرما ہے کہ علم کو تم نہیں حاصل کر سکتے جب تک چھ نہ زیادہ پہلی چیز زکا بیمار ہونا تھا ابھی میں بتاؤں گا یہاں بات یاد آئی کہ علم کا محل کیا ہے اور عقل کیا ہے یہ تو بہت اہم بات رہ گئی تھی جو چھوٹ گئی تھی تو میں بیان کروں پہلے یہ چیئر سمجھ لیجئے چھٹی میں کون سی زکاؤن دماغ جہانت وہی اور کوشش کا مطلب بتایا تھا انتہا محنت اور وہ بل گن پیسا واد بلغ داد پیسہ ایسا بھی لگتا ہے علم حاصل کرنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ کو دیکھئے کو دیکھے زندگی میں بھی پوچھے کرنا چاہیے استاد کی رہنمائی لمبی مدت چاہیے اسی وجہ سے بنایا گیا جتنی علم ایک مسلسل ادھر ہے اس کے لیے لمبا وقفہ چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے زندگی چاہیے پوری کی پوری اللہ کی بڑی زبردست علم ہی کے کرشمے ہیں جو آج دنیا میں نور پھیلا ہوا ہے علم ہی کے کرشمے ہیں تو یہ اللہ کی خوف صفت ہے اور میں اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ قرآن حکیم اللہ تبارے کو تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں سب سے زیادہ اسی سفت کا پس ہے علیم کا علم والا اور وہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے ارس پر ہے کس کے اعتبار سے آ کے موجود ہے علم کے ذات کے اعتبار سے عرش پر مستفی اچھا اب میں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی دلیل لیجیے یہ تو آپ نے نقلی دلیل دے دی, دی قرآن نے کہا ہے پروف کرو اس کو اس کو پروف کرو امام احمد حمد احمد اللہ نے اس کو پروف کیا میں پروف کر کے بتا دوں اللہ کہا نا عرش پر مستفی برابر دلیل حفر دل دیکھے حضرت نے فرمایا کہ اللہ یا تو داخل عالم ہے یا خارج عالم یا نہ داخل عالم نہ خارج عالم ان تین صورتوں سے باہر کوئی چیز نہیں ہوتی یا تو داخل عالم عالم کے اندر جو کائنات عالم ہے اللہ یا خارج عالم ہے یا داخل عالم بھی نہیں خارج عالم بھی نہیں چوتھی کوئی شکل نہیں ہے اب یہ کہیے کہ داخل عالم بھی نہیں خارج عالم نہیں تو اللہ کو وجود ہی نہیں ہے ماننا پڑے گا لیا تو باطل ہو گئی کہ داخل عالم عالم نہیں نہ عالم کے نہیں نہ باہر ہے یہ شپ تو ایسے ہی موجود ہو گئی اب اگر مانا جائے کہ داخل عالم ہے دوسری شفٹ تو اس کا مطلب وہ کازورات میں بھی ہے گندگیوں میں بھی نوزلہ ہر جگہ موجود ہے داخل عالم اگر تیسری شفٹ ہو گئی کہ خارجی عالم ہے اور نے کہاں ہے نائٹ کو پر مستقبل ہے یہ دلیل حضر ہے یہ دعوے کی ایک اکلی دلیل ہے جسے عمار احمد محمد رحمت اللہ علیہ نے دلیل حضرت کے ذریعے دیا ہے کہ اللہ یا تو داخل عالم یا خارج عالم یا داخل نہ, خارج نہ داخل عالم نہ خارج عالم نہ داخل عالم نہ خارج عالم یہ تو باطل ہے دل داخل عالم لانے تو ہر جگہ موجود اپنی کے پاس ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ موہیت نہیں آ سکتا اور خارج عالم عالم کے بادل ہے لیکن ہے بتا دیا اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. Like ہے کہ موم بتی کی پورانی انگلش ہے یہ چاقر کے دور کی دور کی ہے جیسے گائے کی تم موٹی سے تو یعنی آدمی کو موم بتی کی طرح کے پیچھے پگ جانا چاہیے اور عربی کا مشہور مقولہ ہے العلم لڑتی کا با بہ ہتھا توڑتی علم اتنا بے ہے کہ اپنی پوری زندگی دے دو تو تھوڑا سا ٹکڑا اپنا کاٹ کر کے دیتا لے جا خیر پوری زندگی لگاتا با بہ ہتھا توڑتی اپنا کول دے کو تو کا باپ دے دیتا ہے لے گا خیرات میں تھوڑا سا دے دیتا ہے سب سے بنا ہے اور اسی وجہ سے کہا کہ اگر آدمی کے پاس علم نہ ہو تو اللہ کو نہیں پہچان سکتا کسی نے کہا نہیں پے علم نہ کما پے علم چمت گدا شما ہر کینڈل پے علم چو شم باط گدا کہ بے علم نہ کما خدا راشناب علم چاہتا ہے خدا کہ بے علم, بے علم نقمہ خدا خدارا جناب کہ علم کے پیچھے موم بتی کی طرح پگھل جانا چاہیے اس لیے کہ بے علم خدا کو نہیں پہچان سکتا اللہ ہم کو پہچاننے کے لیے اللہ کی معروف کے لیے علم ضروری ہے علم ضروری ہے مضمین کے دور میں علم کا اشتیاق کتنا تھا ایک حدیث سے اس کے بعد ایک واقعہ تقریر کا اختقام بڑی پیاری حقیقت اور واقعہ بھی بڑا پیارا ہے شاید آپ نے سنا ہو واقعہ شیخ نے ایک کتاب بھیجی تھی حیات صحابہ کے مجھے پوری کتاب میں وہی ایک واقعہ بڑا پسند آیا بہت پیارا ہے وہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں پوری کتاب کی روح ہے وہ واقعہ میں نے روح نکال لی ہے اس کتاب ہاں میں حل علم رہ گیا تھا وہ بیان کر دیتا ہوں جناب علم رہتا ہے مسکن کا ہے یا دماغ دل ہے یا دماغ شبافے اور مالکیا بولتے ہیں کہ یہ دل میں رہتا ہے جی دلیل کیا ہے ان کی لہوم قلوب اللہ کہ ان کے پاس دل ہے مگر سمجھتے نہیں اس کا مطلب فقہ کا تعلق علم کا تعلق قلم سے ہے یہ دلیل ہے مالک کی اور شبافی کی امام شاہ کی دلیل یہ امام مالک کی دلیل ہے مگر امام, امام احمد بن رحمت اللہ علیہ اور امام ابھی حنیفہ یہ دونوں کے دونوں بولتے ہیں کہ یہ یہ جو ہے دماغ میں رہتا ہے دماغ میں رہتا ہے ان کی دلیل کیا ہے اقلی عقل میں اکلو دو تاغے تھے نا سب رائے میں تھے اب انہوں نے تو نقلی دلیل بھی ہے اور امام بھلی کا کیا دلیل دے رہے ہیں اقلی کہ اگر سر کے اوپر گنگا مار دیا جائے تو آدمی کی عقل چلی جاتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے عقل جو ہوتی ہے وہ آدمی کے دماغ میں رہتی علم ہو رہتا ہے تو یہ بات جو ہے سمجھ لی جائے کہ ایک ہوتا ہے ممبا اور ایک ہوتا ہے ممبا سے نکل کر کے کہیں جا کر کے کوئی چیز جی جمع ہو جائے مقدم جیسے پانی کہیں سے آتا ہے لائے جاتا ہے اور اس کے بعد خزدان میں رکھ دیا جاتا ہے خزدان ٹنکی ہوتی ہے نا ٹنکی تو اب دونوں اقوال میں تقویز پیدا کرنے کے لیے بول دی جئے کہ اقل کا منبع تو قلب ہے لیکن اس کا مخضد دماغ ہے دا دا ہو جاتی ہے یہاں سے نکلا پانی خزدان میں جمع ہو گیا تو منبع قلب ہے اور اس خزدان جو ہے اکل ہے جما دیں لہذا دونوں میں اس طرح تقویف ہو جاتی ہے اچھا علم اور عقل میں کیا کرتا ہے علم اور عقل میں کہتے ہیں کہ جیسے ایک آئینہ ہو تو وہ ہے اکل یا بالکل دیکھیے آئینہ آئینہ یہ عقل ہے اب اس کے اوپر جو نقشے بنے ہوئے ہی ہیں وہ علم گورا عقل جو ہے یہ آئینہ ہے اور علم اس میں دشکل نقشہ ہے मतलब एक आदमी पूछता है कि मैं फला रास्ते पर कैसे जाऊं तो बोले अगर तू इस तरफ जा, जाना चाहता है तो इतम फलानी फलान जगह जा वन हरीफ यू मकैनिक तू जहां जाना चाहता है ऐसा कर के एक तरफ से सीधा चला जाए اور اس کے بعد دائیں مرجا یا بائیں مرجا پھر تھوڑا آگے جائے گا تو وہی تیرا مقام ہوگا جہاں گاہ جانا چاہتا ہے اب یہ کیسے بتا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ میں وہ پورا راستہ چھپا ہوا ہے ثابت یہ ہوا کہ اپل مثل آئینے کے ہے اور علم جو ہے اس میں بہت نقشے کے ہے پورا کا پورا یہ ہے اپل اور علم کے اندر تعلق اپل میں اور نق میں کیا فرق ہے یہی بتا دوں کیونکہ مثال ایسے جیسے کوئی بادشاہ ہو کسی ملک کا یہ تو عقل ہے بادشاہ ملک کا اس میں کچھ باغی لوگ ہوتے ہیں حکومت مخالف یہ نفت کرتا ہوں اپوزٹ پارٹی حضب مخالف ضروری حزبے مخالف ہوتے ہیں جیسے جمہوری حکومت کے اندر ایک ہز مخالف ہوتا ہے ہزبے مخالف ہوتا ہے تو ایسے ہی کچھ باغی لوگ ہوتے ہیں باغی لوگ یہ بادی جو ہو رہا ہے اس کو نقص کہہ لیجئے اور عقل کو بادشاہ کہہ لیجئے پوری جسم کو مملکت کہہ لیجیے یہ تو علم کے تعلق سے اور عقل کے تعلق سے اور نفس کے تعلق سے چل اہم باتیں کی جو گوش گزار کی گئی میں ایک حدیث سنانے جا رہا تھا جس میں صاحب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طلب علم کا شوق نابو قدها بقى جيران حديث وانا بي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني الكلمات فيعبل بهن أو يعلم من يعبل بهن فقال أبو هريرة قلت أنا يا رسول الله فأقذ بي جفاة فقال اتقل محايمة لك أعبد الناس ورب بما قد الله لك تكون أبدا الناس احب لحب کے اندر لائے حضرت ابو حران رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کی چند باتیں ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ بتلا کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو لے لے اور ان پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچا دے کہ وہ لوگ بھی اس کے اوپر عمل کریں لوگوں کو بتا دے جا کر کے سکھا دے تو حضرت ابو احبو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا رسول اللہ, میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ بات کہی تینوں مرتبہ حضرت ابو احبو ہی کرے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پانچ چیزیں بھی پانچ نصیحتیں اللہ عبرشریت کی روح ہے پانچ چیزیں آپ نے فرمایا پہلی چیز اللہ کے حرام کرتے چیزوں سے بچ سب سے بڑا عابد بن جائے گا آج لوگ یہ سمجھتے ہیں فلاں کام کرو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے یہ کام کرو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے یہ یا ریاست اللہ کی حرام کرتے چیزوں سے بچ سب سے بڑا عابد بن جائے گا اور دوسرے اللہ نے پہ قسمت میں جو لکھ دیا اس کے اوپر راضی ہو جائے تو سب سے بڑا غنی ہو جائے گا بیما قسم اللہ اللہ نے قسمت مجلس دیا ہے پہلے تقسیم کرا بھی ہوگا سب سے بڑا غلی ہو جائے گا اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کر تو مسلمان ہو جائے گا اور اپنے پڑوسی کے ساتھ دوسرے سلوک کر تو ایمان والا ہو جائے گا گویا کہ آدمی کو اپنا ایمان دانچنا ہو تو آپ نے تو یہ ساری سن لیا کہ زیادہ مکھخاس اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دن کو مردہ کر دیتا کیوں اس لیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے تمام غیر سنجیدہ ہوں اور زیادہ ہنسنا غیر سنجیدگی کی علامت ہے اسلام سنجیدہ رہنا سکھاتا ہے اللہ اکبر اس ٹکڑے کے اوپر عمل کر لے تو حکومت تو حکومت سدھر جائے اے جگہ ہی نہ ہو تمام لوگ سنجیدہ ہو جائے تو ہٹ پہ نہیں لگتا اس لیے کہ زیادہ ہٹنا یہ غیر سنجیدہ ہونے کے رامت ہے اور اسلام کہا ہے کہ میرے تمام ماننے والے انتہائی سنجیدہ ہوں ہر بات تو بولے ہر بات تو بتا رہے گا صحیح سمجھیے صاحب کرام رضوان اللہ تعالی نظمائن ذیل ہوتے تھے حیات کے درخت انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک قاتلا آ رہا تھا تو جیسے ہی وہ کافلا ٹھہرا غالبان حضرت عبداللہ اللہ میں عمر ہے یا کوئی صاحب ہیں وہ ایک آدمی سے جا کر کے پوچھتے کہاں سے آ رہے ہو رہے ہو کہاں سے آ رہے ہو کہا تھی حمیس بہت دور یہ قرآن کا لفظ قرآن کے الفاظ میں بہت دور سے بہت دور سے آ رہے کہا تھی کہاں جانا ہے بولے بہت حقیقت کہاں سے آ رہے ہو تو بولے پنجن امیس بہت دور راستے سے آ رہے ہیں کدھر جانا جانا پوچھنے والا سمجھ گیا کہ اس کافلے میں کوئی بہت ایشان آدمی ہے بہت ظیم آدمی ہے کوئی پوچھا کہ تیرے اس کافلے میں لگن مسود تو نہیں ہے کہاں ہوج لگن مسود موجود ہے پوچھا گیا کہ قرآن کی سب سے بڑی آپ کون سی ہے عظیم آئے. آیت کی سب سے عظیم آیت کا آیت السی محکم آیب کون سی ہے قَا اِنَّ اللَّهُ اس میں تین باتوں کا حکم دیا گیا ہے تین باتوں سے روکا گیا ہے انصاف کا بول احسان بالقربہ ایک تو انصاف کا ہر ایک انصاف کرو دوسرے احسان کو بھلائی کروانے کے ساتھ اور وہی بے بالکل با کبھی آپ کی شرح کروں گا میں ان یہ اتنی آسان آیت نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی سمجھ لیا جائے اس میں ایک ایک لفظ ادل کے اوپر ساری ایک بہن ہو سکتی ہے ایک تصل ہو سکتی ہے زبردست ادل اور پھر اس کے بعد احسان احسان خود ایک لمبا ٹاپک ہے اتائی بالخوبا ایک لمبا ٹاپک ہے ایک ایک لفظ وقت چاہتا ہے تو تین چیزیں ایسی جن کا اللہ حکم دیتا ہے عدل احسان اور زویل قربا کو مال دینا زکات کا سب کا تین چیزوں سے منا کرتا ہے تین چیزوں کا حکم دیتا کر تین چیزوں سے منا کرتا ہے کیا پکش و تین چیزوں سے منا کرتا ہے سرکشی سے اور یہ منکر باتوں سے اور غریب باتوں سے ان تین چیزوں سے منا کرتا ہے تین چیزوں کا دیتا چیزوں ہے یہ سب سے محکم آئے تھے اس سب سے زیادہ جامع آیت کون سیارا ملکا لرا قیامت کے دن آدمی دیکھ لے گا کی بھی تک بھی دیکھ لے گا ذرا برابر برائی کی ہوگی دیکھ لے گا سب سے زیادہ جامع آیت سب سے زیادہ والی کون گیا لیس بی امانی, ولا امانی دیکھو اس طریقے کی آرز میں مت کرو جیسا اہل کتاب آرزو کرتے رہے ہیں صرف آرزو میں کہ ہم تو انبیاء کے خاندان کے ہیں ہم تو اللہ کے محبوب ہیں ہم کو کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف نسبت کافی ہے اللہ فرما رہا ہے ایسی آرزو میں مبتلا مت ہو جانا جیسے اہل کتاب آرزو کرتے ہیں صرف آرزوؤں سے کام نہیں چلتا عمل سے کام بنتا ہے آرزو سے کام نہیں بنتا سب سے زیادہ ڈرانے والی آئے اس کے بعد پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے اللہ بر. کہ تاریخیوں میں امید کی ہے کلن جس سے بنہ گاروں کا حوصلہ ملے بنہداروں کو محبت ہو جواب ملا کوریا احبادی اللہ تم آل رحمت اللہ اے میرے بندے اے میرے حبیب بول کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے میری رحمت سے مایوسی کی رحمت کے ناول نہ ہوجیب ٹکڑے دیکھیے شام اگر ہو تو اجیب لگتا ہے ایک تو اللہ تعالی نے اپنے گنہگار بندوں کو یا ایبادی کہہ کر یا خطاب کیا پہلے اے سنو اے میرے یعنی گناہ کے بعد بھی تم میرے بندے ہی ہو تم میرے بندے ہی ہو یا ایبادی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرح منسوخ کیا میرے پن اللہدین اسرف والا جنہوں نے اپنے نقصوں کو پرزم کیا ہے براہ کر رہے ہیں لت اسلط عمر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مالوس نہ اللہ نبی سے کروایا جا رہا ہے ایک پوائنٹ اپنی طرح منسوخ کر کے کہہ ہے میرے بات کہہ رہے رحمت اللہ اللہ تبارک کی رحمت سے مایوس نہیں ہو رہا تیسری بات ان اللہ یقر ظلموں کا جم اللہ ایک گناہ نہیں تمام گناہوں کو معاف کر دیا تمام گناہوں کو لیا زنو زمر کی جمع اور پھر اس کے ساتھ جم لیا ان اللہ کا جم لیا اور اس کے بعد کیا کہنا انگیز اللہ تبارک بہت زیادہ غفور ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ تبارک ہے اگر کوئی شرک بھی ماپ ہو جائے گا جبکہ کتنا بڑا پاپ تعینات کا سب سے بڑا جلد تعینات کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے کوئی برا نہیں اگر توبہ کرے تو ایسے آدمی کوئی بخش کر دے اللہ اچھی الحمدللہ کے بھائی تو آپ کو دارانا انہیں دل ہوا جی نسونا تو ضروری ہے جی جزاک اللہ خیر آواہ سُن الجزا گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں جب آپ اتنا صبر کر چکے ہیں ماشاء اللہ اللہ آپ لوگوں کو جزای خیر عطا فرمائے بس تھوڑی دیر کے لیے دو اشعار آج کے جو ہے درد میں کہوں گا پھر اس کے بعد آپ اسی سے اندازہ لگا لیں پہلا شعر ہے آدمیت چاہیے تو علم سیکھ اے ہوش مند آدمیت چاہیے تو علم سیکھ اے ہوشمند ورنہ حیوانیت سکھاتی ہے تجھے جہالت کی روش ورنہ حیوانیت سکھاتی ہے تجھے جہالت کی روش اور دوسرا ایک شعر ہے جو عمل کی طرف ہے کہ بلا رہی ہیں منزلیں تمہارا انتظار ہے بلا رہی ہیں منزلیں تمہارا انتظار ہے قدم بڑھاؤ دوستوں وقت کی پکار ہے لیکن میں اپنی بات کو ختم کرنے اور شیخ صاحب کو شیخ ابو سعید صاحب کو جو ہے اپنے یہ مائک حوالے کرنے سے پہلے ایک گستاخی آپ کی جو خدمت میں کرنے جا رہا ہوں امید کیا آپ مجھے معاف کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں داوا سینٹر کے لیٹر پیڈ پر پورے سولہ پروگرام تھے یوں سمجھیے کہ سولہ میچز چل رہے تھے اور آج الحمدللہ فائنل راؤنڈ ہوا ہے اور آج کے مین آپ کی جو میتھ ہیں وہ الحمد اللہ کی توفیق سے فضیلۃ شیخ جلال الدین قاسمی حفیظ اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جس طریقے سے ہم ان تمام پروگراموں میں شریک رہے ہیں اسی طریقے سے ہم تمام کو ہر درس میں جدہ کے کسی بھی جگہ پہ ہوتا ہو وہاں ہمیں شریک ہونے اور اتفادہ حاصل کرنے کی توفیق نقی فرمانا اس لیے کہ علم ایسی چیز ہے کہ اس سے جہالت ختم ہو جاتی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی سے اس کو روشنات فرماتا ہے اس لیے میرے بھائی اور دوستوں علم کو سیکھو اور سکھاؤ اور پھر اس کے بعد ابھی میں شیخ کے حوالے جو ہے میں ایک کو کر دیتا ہوں سوالات وغیرہ ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ دوسری تیسری چیزیں شیخ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے جدہ دعوت سینٹر والوں نے یا جن لوگوں نے شیخ کو بلایا شیخ کے ساتھ تعاون کیا خدمات انجام کھلایا پلایا گاڑی سے لائے لے جاتے رہے جس طریقے سے شیخ کا جو ہے انہوں نے تعاون فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور جن لوگوں نے شیخ کو مکہ بھی لے گئے اور مدینہ بھی لے گئے وہاں کی بھی سیر کروائی ان تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ یہ دلوقتي ہے دلوقتي کہ جن لوگوں نے خدمت کی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے جن کے ارادے ہیں اور جن لوگوں کے ارادے ہیں مستقبل میں شیخ کو بلانا چاہتے ہیں اللہ تعالی ان کے ان نیک ارادوں کو کامیابی عطا فرمائے اور ہم تمام کو شیخ سے بار بار مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ رب الدعن اللہ ضرور ابھی شہب سعید کو میں دے دوں گا ساری چیزیں آ جائیں گے بہت سارے لوگ یہاں یہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری شادی بھی جلدی ہو جائے جی سوال یہ ہے السلام علیکم جناب جلال الدین صاحب تصویر اور فوٹوگرافی پر آپ کا کیا مشاہدہ اور تجربہ ہے کیا فلم بھی نیجائز ہے دیکھیے تعلق سے ہیں اور مشہور حض اللہ حانی ر ان کے تعلق سے ملتا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ تصویروں کے قائل نہیں رہے ہیں چاہے وہ اکسی تصویر ہو چاہے وہ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہو اکسی تصویر کا مطلب ہے جو ہے ویڈیو سے لیا جاتا ہے فوٹوگرافی کی جاتی ہے ان کے قائل نہیں ہیں اور ان کا محل استقبال وہ تمام احادیث شریفیں ہیں جن کے اندر اشد عذاب کی واحد سنائی گئی ہے مصورن کے اوپر اب تصویر تو دونوں صورت میں چاہے آپ اس سے لے لیں چاہے ہاتھ سے بنا تصویر تصویر ہے اس کو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ یہ تصویر نہیں ہے تصویر دونوں صورتوں میں اللہ علیہ الشیخ اسنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کہا تھا کہ فوٹوگرافی جائز ہے ان کے اس پتوے کے اوپر نقد بھی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت کا یہ موقف صحیح نہیں ہے جہا جہاں تک میں سمجھتا ہوں اشد عذاب کو پیشے نظر رکھ کر کے اس کی غرمت کی طرف میرا میران ہے اور یہ حرام ہے محفوظ کے لیے محفوظ آ ہوں ساہیان میں جو حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں کتنی حدیثیں ہیں اور آپ نے ابن ماجہ اور خرمزی وغیرہ کا بھی احساس کر لیا ہوگا بے شمار جی ہاں بے شمار آدیف ہیں مسلم شریف میں ہیں بخاری میں تو کئی روایتیں ہیں اور جو ہے مختلف طریق سے اور ہے جی کتاب الرباس آپ پڑھ جائیے اس کے اندر آبو طلحان صاحب کی تو ایک لمبی روایت آپ کو ملے گی جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پردے کو پر تصویر دیکھی تو آپ کو کرائیت محسوس ہوگی پھاٹ کر کے پھینکیا اسے وہ بنا لو تو بنا لو یہ کر لو کرو آپ کو پسند نہیں آئے جی بتا جائے اس سے یہ دور حاضر تو اور بہت اور آپ تو جانتے ہیں یہ تمام چیزیں ایک طرف رکھ دو یہ دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ شدت اس کے اوپر کیوں برتی ہے آج فلم دینی اور یہ جو معاشرے کے اندر جو گندگیاں پھیلی ہیں میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ اتنا بڑا سامنا جو ہمارے اندر آ گیا ہے اور ہمارے نوجوان ہمارے بچے عورتیں سب دے راہ رو اور غلط روٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ نماز روزی کی کوئی پابندی نہیں لیکن جناب عالی وہ کھول کر کے ٹیلی ویژن بیٹھ جاتے ہیں اس میں کھیل دیکھنے لگتے ہیں فلمیں دیکھنے لگتے ہیں اس کا آپ اس ان تمام مفاصد کے اوپر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی خطرناک شہر ہے تو صورت ان کو تو کے انجام کے غور کیجیے کس خطرہ خطرناک پر جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مسن الحمد کے میں موجود ہیں مصنف احمد کتاب کے بارے میں کچھ پڑھنا ہے مصنف احمد جنمد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے اور مصنف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روبات جو ہوتے ہیں نا روبات کے نام سے جو روایتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں مثلا دیگر محدود سنگھ کیا کرتے ہیں باپ بانٹتے ہیں یہ کتاب و تہارا ہے یہ کتاب و علم ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ایسا باپ بانٹتے کتاب چیپٹر لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے زید البن ثابت کی حدیث ہیں تو زید ابن ثابت کی جتنی حدیث ہیں وہی اکٹھا کر لیا اس میں پھر اس کے بعد امر ابنس کی جتنی روایتیں ہیں امر امناس اس میں دیکھ اس میں کو نہیں دیکھنا ہے اس میں آپ کو نام دیکھنا میں اور پھر وہ نام دیکھ کر کے وہاں ڈھونڈ کہ کون سی حدیث ہے کیا ہے یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مبسوط کتاب ہے کئی جلدوں کے اندر ہے اور اس کی شرح کئی جلدوں کے اندر میرا کہ پینتیس چھتیس جلدوں کے اندر ہے مسلم احمد کی شرح اور جہاں تک یہ سوال کیا گیا ہے کہ کتب سٹہ میں موجود ہیں دیکھیے امام بخاری امام امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی خاص انداز ہے ان کی کچھ شرطیں ہیں ان شرطوں کے اوپر جتنی حدیثیں مسلم احمد کی آئی ہیں وہ سب بخاری اور مسلم میں موجود ہیں اور کتب سطح میں موجود ہیں جیسا کہ ہر ایک محدث کا حدیث لانے کے کچھ شرائط ہوتے ہیں ان شرائط کے تحت وہ حدیثیں آ گئی ہیں بہت ساری حدیثیں بخاری اور مسلم میں قطبی سطح کے اندر نہیں آئی ہیں جو اللہ فیر, آ... مسلم احمد کے تعلق سے آپ کو خبر سنا یہ کتاب اللہ کے فضل و کرم سے آ... ابھی اس ان ناور اور شعیب اللہ ناور ان کے ساتھ کوئی کئی سے محنت کر رہے تھے اللہ نے اس کتاب کو پچاس جلدوں میں مکمل کر دیا بولے کسی جلد میں صرف اس کا انڈیکس پانچ بڑی بڑی ریلو میں ہوا ہے بڑی بڑی جلدوں میں تو یہ اتنی قیمت کا قیمتی بسرہ ہے جس سے ہم سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں और उसको बहुत सस्ते दामे थी रही साढ़े बारह सौ रुपये में सिर्फ पचास रुपये और उसके कमीशन भी मिलता है तो और भी सस्ती हो जाती तो अगर किसी भाई को हिंदुस्तान में पाकिस्तान में कुछ कीमती हजिया अपने आदिम या जाहिर अफरा को देना चाहते हैं तो इस तरह की किताबें इस तरह की किताबी बहुत पैर चीज है आप उसके तक को देखेंगे तो लेकिन सप्ताह को एक रामायण का सूर्य और सूर्य के बारे में सूर्य सही आदमी के साबित है सूर्य के तालुक से तो पहले समझा जाता था की भाई गज के कितने काल में महफूज रहेगा बाल लोगों ने सभी सही कहा लोगों ने कहती है सही था अभी नई तरह की اور سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں بھی نیا مجھے معلوم ہوا تھی اس کی فضیلت کے بارے میں بھی ذوق کا حکم لگا دیا گیا ہے اور سورہ یاطین کا جو مطلب ہے کہ وہ مردہ جب مر رہا ہو تو اس کے سرہانے بیٹھ کر کے پڑھنا ہے اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اور سوریہ واقعہ کے تعلق سے ہے کہ جو آدمی اس کو پڑھے گا یا کچھ وقت بتایا گیا تو اس کے رشتوں میں برکت وغیرہ ہوگی ذہی ہے <laughs> محمد صلی اللہ وسلم کے بارے میں نے کہا نہیں وہ حوالہ دیا ہے میں نے شاید آپ نے تقریب سنی نہیں میں بات بھی بتاتا ہوں کتاب بھی بتاتا ہوں مسلمت احمد میں موجود ہے وہ صحیح روایت ہے امام احمد جی کا ابھی حضرت نے تذکرہ فرمایا بڑی پیاری کتاب ہے اور شعب ارنا اور اسی طریقے سے محققین اس کے اوپر کام کر رہے ہیں پورے اس میں موجود ہے صحیح ہے اور اس معنی میں اور بھی کئی روایتیں میرا خالی معاج میں بھی ہے بہرحال وہ پوری روایت میں نے بذات خود وہاں سے لی ہے مسرت سے علم اور حروف آداد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے علم نجوم اور علم حروف اور آداد کو اس کے بارے میں نہ سیکھنے کے بارے میں حادث آئی ہوں بعض تعلق جیسے نجوم کے بارے میں کہ کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ مومن ہو گئے جنہوں نے ستاروں کے بارے میں نکتروں کے بارے میں یہ سوچ کر کے کہہ دیا کہ ان کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو کافر ہو گئے اور جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بارش برشا ہوئی تو مومن ہو گئے زیادہ ان علوم کے سیکھنے سے پرہیز کیا جائے <سؤال> नहीं नहीं नमाज का मतलब यह है आ, मानवी मानवीय नई जिंदगी की हर हरकत मौजूद है वो फलसफा नमाज में बयान करेंगे कि जिंदगी की सारी हरकतें कैसे मौजूद है अब नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है नहीं है फैसला की बात ही रखना तो जरूर यहाँ बुलाएंगे कैसे आप <laughs> आ, ये सुनना है तो दोबारा बुला ला ला। <laughs> आप लोगों से मुलाकात कैसे होगी अब रात ही से मैं कन्फ्यूजन नहीं हूँ आप लोगों को छोड़ू कैसे پھر الله <سؤال> کا جلدی ائیں گے محبتک اللہ <سؤال> محبتک اللہ <سؤال> جو ہمیں احببتنا محبت ہمارے دلوں میں ایسے ہی باقی رکھے اور ہر دین کی محبت ہم سب کے دلوں اور ہماری دعا کرتے ہیں اللہ ہم نے اسالک حبک و اننی احبك و الى حبک امين الله علينا ان لا نرك ان حبك احب الينا عميل. من امننا ومالنا وانفسنا ومن الماء البارد على ظمأ من هي مينcata ke hum aapke juda aur judaai ka gham aur faraq pehchaan pahta hota to kis کچھ کی ہے مجھے اپنے ہدایت کرتے ہیں چار تین سال تک محبت کو ہو اور ہماری جو بھی جو میری پیمنٹ کی اس کو ظفرتے کوتے بیٹے کتنے کہیں ماروں میں کہ اور بکا کو کو کو اوازیں سن چکا پر تم کا بھی پوچھو اللہ جب تک صحیح آگے ہم سب تک واٹر کرنا ہے میں بھی کہوں کتاب نہیں ہے من سے ہیل یہی میری آگے جمع اسے نام سنگ جو کوٹائیاں کرتی ہوئی ہیں ان کو معاف کر جس کسی بھائی کے دل میں میرے لیے اگر کوئی نر بچے ہیں تو کا میں شکر گزار ہوں اور جس کسی کے لیا میں نے ان کے حق میں خراب ہے تو میں بھی چاہتا ہوں وہ محمد لاکھوں تک ہے اکرم فرما کی حدیث ہے مل یشکر یشکر اللہ جس نے لوگوں کا شکریہ شکر شکر نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر نہیں بجا رہا تو اسی حدیث سے انتخاب کردہ دعوت کی طرف سے اپنی خدمت میں ایک حدیث تشکل پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہے شاہ شکر اور یہ ایک عدم چیز ہے حقیقت میں ہماری دعائیں ہمارے نیک جذبات حسین تمنا حسین یادیں برابر آپ کا پیچھا کرتے رہیں گی اور ہم سارے بھائی آپ کے لیے جہاں بھی ہیں جس جگہ بھی ہیں آپ کی نیک توفیق کے لیے آپ کی دین کی خدمت کے لیے جاؤ کے دین کے جو نیک جذبات آپ کے دن میں موجود ہیں جن کی جو ایک صحیح سمجھ اللہ نے آپ کو دی قرآن اور مزید کی ایک بہترین نیک سمجھ میں آپ کو اللہ نہیں دی ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندھن تک پہنچانے کی آپ بتا میں آپ کو جیسا دعوت کی طرف سے شکل پیش کرتا ہوں اب جو نئے شخص ملنا چاہتے ہیں کمپیوٹر دوارا شاید کل ملاقات Uh, मुमकिन ड्यूटियों के रोड रोजाना में देखता था कि जैसे ही दर खत्म होता बहुत सारे भय निकलने के लिए बेटा आज स्थिति को निकलने की भी होते हैं जुलाई की लम्हा जुलाई की भड़ी पर खड़ी है कमल करें ہاں گریب ندونے کو ہدائی کی گئی ہے ہم سب کو یہاں سے جانا ہے ہم سب کا جنت ہے یہاں سے ہمارے اعظم ایسے ہم سب کو اپنی رحمت کے का میں جگہ جاتا پڑھنا ہے